بسم اللہ الرحمن رحمان حتى تعلموا ما تقولون في مقام آخر ولا تكن من الغافلين فی آ کے مسپتا تلے بکری سما ہو مولا ناظری دوستوں بزرگان دین علماء ربانی اہل تصور کے نزدیک بلکہ, بلکہ دین سے تعلق رکھنے والے مومنین حضرات کہ ہاں ایک بات مشہور ہے کہ نماز کو دل کی حاضری کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے دل کی حاضری کا مطلب جناب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں صوفیاء حضرات بزرگان دین فصوصاً حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ حدیث مبارک نقل فرماتے ہیں کہ الا بزور القلب کہ دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں اس حاضری قلب کا کیا مانا حاضری قلب کا مانا جو بزرگان دین نے لکھا ہے خصوصا امام میں غزالی رحمہ اللہ علوم الدین شریف میں وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جو زبان سے پڑھ رہا ہے اور بدن, اور بدن کے بدن ساتھ جو کر رہا یعنی قول اور فعل ان کا علم ان کی طرف توجہ زبان سے جو ذکر کر رہا ہے اس کے معنی مطلب کو سمجھ رہا ہو اس کی طرف توجہ بدن سے جو کام جو کر رہا ہے رہا لائے لائے حلائے حلائے لائے لائے اس کا اس بھی علم ذہن میں توجہ اس کی طرف نماز مختلف اذکار مختلف ذکروں اور مختلف کاموں کا مجموعہ ہے نماز ایک ذکر کا نام نہیں نماز مختلف ذکروں کا مجموعہ ہے عام یہ حاضری قلب کا معنی سمجھا جاتا ہے عام حاضری قلب کا یہ معنی سمجھا جاتا ہے کہ جی اللہ تعالی کے سوا کسی کا خیال نہ آئے یہ غلط ہے یہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کا خیال نماز میں نہ آئے حضوری قلب کا یہ معنی سمجھنا یہ نماز کی حقیقت سے جہالت پر مبنی ہے یہ نماز کی حقیقت سے لا علمی کی دلیل ہے علامت ہے وہ بندہ جو یہ بات کرتا ہے کہ حضوری قلب کا یہ معنی ہے کہ اللہ کی طرف صرف خیال رہے یعنی خیال کسی چیز کا آئے ہی نہیں دل میں تب دل کی حاضری ہوتی ہے یہ غلط ہے اور جہالت اور حماقت ہے <weight> یہ مطلب نہیں ہے اگر نماز میں اللہ تعالی کے علاوہ کسی کے خیال کسی کے خیال آنے کی ممانعت ہوتی اور نماز کو تمام خیالات سے خالی کر کے یعنی دل, دل کو دل تمام خیالات سے خالی کر کے صرف اللہ پر لگانا AM ہوتا تو نماز مختلف ذکروں کا مجموعہ نہ ہوتی صرف اللہ رات اللہ رات اللہ اللہ اللہ اول سے آخر تک ایک ہی ذکر ہوتا کیوں تاکہ زبان بھی اس میں مصروف ہوتی اور دل بھی سمجھ دیئے سمجھ دیئے لیکن اس کے برخلاف جب آپ نماز میں توجہ کرتے ہیں نماز کے معنی کو سمجھتے ہیں نماز ترجمے کے ساتھ مل جاتی ہے اس کا ترجمہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ نماز خالی ایک ذکر نہیں ہے یعنی خالی اللہ کا ذکر نہیں ہے مختلف ذکروں کا مجموعہ ہے اور یہ تمام عبادات سے جو افضل ہو رہی ہے نماز وہ اسی وجہ سے کہ مختلف اذکار اور ذکروں کا, کا مجموعہ ہے مختلف افعال کا مجموعہ ہے مختلف کاموں کا مجموعہ ہے حتا کہ اس سے اگر مکمل دین سیکھنا چاہے تو نماز سے بندہ سیکھ سکتا ہے جام میں ترین عبادت ہے اتنا جامع عبادت کوئی نہیں جتنا یہ جامع عبادت تو یہ, عبادت تو یہ تصور یہ نظریہ حصوری قلب, قلب کا قلب یہ قلب قلب قلب है مانا ہے کہ خیال صرف اللہ میں مصروف رہے جیسے عام دجال نشئی پیر جی مدعی قذاب بیت درویش فقیر بن کر بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں،, کہتے ہیں ہم نماز, نماز نہیں پڑھتے پوچھو کیوں, پڑتے کیوں نہیں پڑھتے یار مولی جی, مولی جی خیال آدمی پھر نماز کا دیو ایک جو جاؤ پھر ایک کو تو سوا خیال ہوئے سمجھ نہیں آ رہی اب میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضوری قلب کا یہ مانا ہے کہ جو زبان سے ذکر کر رہے ہو اس ذکر کے معنی کو ذہن میں دل میں حاضر رکھے ہوئے ہو جیویں زبان ذکر کر رہی ہے وہ ذکر دے نال نال دل چلتا جا رہا دے مانے دے نال رہے وہ مطلب دال چلے اس کے مفہوم کے ساتھ چلے جو رکن جو رکن ادا کر رہے ہو اس کا مکمل اس کا بھی علم ذہن میں ہو یہ نہیں قیام اللہ کے لیے ہے کھڑا ہونا اللہ کے لیے رقو اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کے لیے سجدہ اللہ کے لیے یہ تعظیم کے افعال ہیں کام ہیں لیکن, لیکن علم میں کوئی تعظیم نہ ہو علم میں ذہن میں دل میں تعظیم نہ ہو کہ میں اس کام کے ساتھ کس کی تعظیم کر رہا ہوں یہ غفلت ہو جائے گی یہ حضوری نہیں رہے گی تو کام جو جو ہے جس مقصد کے لیے اس میں بھی دل مصروف ہو اور جب زبان کی باری آتی ہے تو زبان جس ذکر میں مصروف ہے دل بھی اس کے معنی اور مطلب میں مصروف سمجھ نہیں آ رہی قرآن حکیم فرقان مجید فرما رہا ہے حتا تالمو ماں تفول فرمایا نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں جب تک تمہاری یہ حالت نہ بن جائے کہ تم جو کہہ رہے ہو اس کو جان لو جو کہہ رہے ہو ہتہ تالم ما کو جو بول رہے ہو اس کو جان رہے ہو اس وقت ہے نماز یعنی اس وقت نماز پڑھو اب یہ آیت پاک بتا رہی ہے کہ جیسے زبان سے قول اور ذکر ہو رہا ہے اس کا علم اسی طرح ساتھ ساتھ ہو کیا کہہ رہا ہوں اب دیکھیں پہلے اس دعوے پر दلیل, دلیل آیت پاک سے پیش کر دی ہے یہ بہت بڑا یعنی واضح بیان ہے قرآن حکیم کا اس دعوے کے ثبوت میں کہ حضوری قلب میں یہ ضروری ہے کہ کہنا اور سمجھنا دونوں ساتھ ساتھ چلے ایک بولنا ہے ایک سمجھنا ہے اگر نماز کو زندگی دینا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے یہ نہ ہو قول ہو رہا ہو علم کسی اور طرف ذہن کسی اور طرف پڑھ رہے ہیں مانا مطلب کا پتا نہیں ہو رہا اگر مانا مطلب جانتا ہی نہیں پھر بھی حضوری قلب نہیں ہوگی اگر مانا مطلب جانتا ہے لیکن پھر اس معنی مطلب کی طرف توجہ نہیں پھر بھی حضوری قلب نہیں ہوگی دونوں دونوں ساتھ ساتھ چلیں پھر حضوری قلب سمجھ نہیں آئی حجت الاسلام امام غزالی رحم اللہ علوم الدین شریف میں آپ کتاب و اسرار نماز کے رازوں کی کتاب اس میں بیان المغان الباتیں بیانل بات نلتی تتیم و بےحا حیات فلا ان رازوں ان باتوں کا بیان جن کی وجہ سے نماز کی زندگی پوری ہوتی ہو اس کا مطلب ہے جیسے انسان مردے زندہ ہوتے ہیں اسی طرح نماز بھی زندہ مردہ آپ فرماتے ہیں انہا ولا کی جما سو جمل فرمایا نے بتھیری چھ گلا چھ چیزاں دسنا دے دے فرمایا اے نماز دی زندگی پوری کرنے کافی نہیں ایک اے فرمایا ہوا ہے یا فدور القلب دل, دل, خل، خل، خل... خل، دل کی حاضری و تفہم سمجھنا و تعظیم تعظیم ویبت ہیبت و امید ول اور حیا یہ چھ چیزیں ملتی ہیں تو فرمایا نماز کامل بن جاتی ہے اللہ تعالی کے فقیر صوفی لوگ نماز نو کامل بنا ہی یہ جڑے چلے جو کچھ کرتے ہیں اپنی عبادت نو اسی طرح کامل بنا بنا وہ ایک وقت لگا چھٹ ہیں سمجھ نہیں آئی یہ جو سیفیوں کے کتب ہیں ان سے پہلے نماز کا سارا ترجمہ پوچھ لو حضرت ان سے کہے حضرت حضوری قلب کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ یہی مانے کو سمجھنا ہے آپ ذرا سارا مانا سنائیں اگر آتا ہے تو بسم اللہ پھر آپ ہو سک آپ کے متعلق یہ ہم مانیں گے کہ آپ جو پہلی پہلی پوڑی شریف ہے اس کے قریب آپ ہو گئے ہیں یا اس پر قدم رکھ لیا ہے اگلی پوڑی ہے تو آگے ہیں چلو اتنے سے اتنا ہو جائے گا کہ کم از کم پہلی پوڑی پر آپ اور اگر کہیں کہ میں منوں دی خلافت لبھی ہے پر منوں نماز دا ترجمہ نہیں ہوندا تے اللہ دی لعنت تیرے تے زمانے دے زمانے دے کتبا تو کتا ہے کے کتو بے جیڑی شے نماز نماز جیڑا اللہ دا ولی ہوندا ہے او تے حضوری قلب تو بغیر نماز نہیں پڑھدا تے حضوری قلب کا آغاز ہوتا ہے معنی سمجھنے سے سبحان سیاح آندے آئندر امتحان یکرم الرجل او اور فرماندنے امتحان دعویٰ تو ہر بندہ کر سکتا ہے لیکن امتحان کے وقت بندے کی عزت ہوتی ہے یا ضلعت ہوتی ہے سمجھ نہیں یار آخر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں فقیر ہوں کتب ہوں گا اس پاک کے درجے کا ہوں یا فلان مجھے مانو فلان کرو اس کے لیے امتحان تو ہے امتحان تو ہر کسی کے لیے بات کو سمجھنا میرے بھائی اب تو یہ چھ چیزیں ان میں سے پہلی پہلی شے کیا فرمائی حضوریے قلب اب حضوری قلب کا مانا امام گدالی خود فرما رہے ہیں فل ابو حضور الکلب و ننی بے ہی این فرے مانا امام گزالی خود فرما رہے ہیں فل اول ہو خزور القلب و ننی بے ہی این فرے گل کلب ان ملا بے سن لو و متل کلے ممبئی فیون المل فیل جو میں نے دعویٰ کیا تھا وہ حجت الاسلام امام غزالی کی کتاب سے لیا تھا کتاب کی بارت پڑھ کر مطلب سمجھا کر آگے چلتا ہوں فرمایا دل کی حاضری سے ہماری مراد یہ ہے کہ دل کو فارغ کر لے ہر اس چیز سے جو چیز جس کلام میں وہ مصروف ہے اور جس کام میں مصروف ہے اس کام اور کلام کے خلاف جو کچھ ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس سے دل کو فارت کر لے ہتا کہ جو کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ان دونوں کے ساتھ ساتھ علم چلے سمجھ نہیں آئی میں نے کہا تھا یہی بتایا تھا نا قلب یہ کا مانا کو اور بتایا تھا اب میں وضاحت کرتا ہوں اس اجمال کی مزید شرح تفصیل کرتا ہوں دیکھیں نماز خالی ایک نماز کسی ایک ذکر کا نام نہیں نہ ہی ایک ذات کے ذکر کا نام ہے خالی اللہ اللہ کرنے سے نماز نہیں ہوگی چاند ذکر ملتے ہیں تکبیر ہے تسبیحات ہیں تحلیلات ہیں قرآن پاک کی تلاوت ہے اتہ ہے درود شریف ہے بات کو سمجھنا تکبیرات ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کتنے مرتبہ آتا تسبیح سنا جس کو کہہ رہے ہیں وہ بھی ہے سبحانک اللہ وہ بھی تسبیح ہے سبحان اک و حمد پھر آگے سجد رکوع میں چلے گئے تسبیحات ہیں سجدے میں چلے گئے تسبیہ ہاتھ ہیں ایسے ہے نا ہر تشہد ہے اس میں سلام ہے پھر تشہد کے آگے درود ہے درود کے آگے دعا ہے ان سب سے پہلے درمیان کے اندر تلاوت کلام پاک الحمد کا تکرار ہے دوسری تلاوت ہے اس کا تکرار نہیں ہے الحمد کی طرح تو دوسرا جو قرآن پاک ہے اس سے بھی پڑھنا ضروری ہے الحمد کو بھی پڑھنا ضروری ہے یہ تمام ذکر اکٹھے کرو نماز ہے ایک ذکر تو نماز نہیں سمجھ نہیں آئے تکبیرات اللہ ہاتھ اللہ اس کی کبریائی کا بیان ہے تسبیحات اس کی پاکی کا بیان ہے تحلیلات اس کی توحید کا بیان تحلیلات کا مطلب ہوتا ہے لا یا اللہ کی اللہ تعالیٰ کے سوا باقی سب کی الوحیت اور استحکا کے عبادت کا انکار ہو اللہ کے لیے اقرار ہو یہ بھی نماز کے اندر ہے یہ تحلیلات ہیں وہ بھی موجود ہے ایسے ہے کہ نہیں پھر تلاوت ہے آگے جناب جی تحیات جب آتا ہے تو تشہد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیمیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ سلام ہے حبیب خدا پر صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے اللہ کے دیگر بندوں پر سلام ہے پھر شہادت آج اللہ وہی اللہ تعالیٰ کی تعلیلات وہ شہادتیں آ جاتی ہیں پھر آگے جناب جی درود شریف آ جاتے ہیں درود شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف آ جاتا ہے حضرت ابراہیم کا آ جاتا ہے ان کی آل اولاد کا آ جاتا ہے ان کے گھر والوں کا آ جاتا ہے ان کی بیویاں پاکوں کا آ جاتا ہے سمجھ لیا پھر آخر میں دعا ہے دعا کے اندر اگر رب جہل نیمو کی مسئلہ پڑھے تو پھر اپنے لیے اپنا اپنے لیے دعا کرتا ہے والدین کے لیے کرتا ہے تمام مومنین کے لیے کرتا ہے ایسے ہے یا نہیں اور پھر جب نکلتا ہے نماز سے تو نکلتے وقت سلامتی کی دعا ہے اور خطاب کرتا ہے السلام علیکم السلام علیکم یہ بتا رہا ہے سلام اللہ ویسے ہماری کوئی کیا نماز ہے حدیفے صحیح پڑھ رہا تھا خیر پہلے یہ بات مکمل کر لوں کہ سلام کب ہوتا ہے جب بندہ غائب ہوتا ہے غائب جب حاضر ہوتا ہے اس وقت آ کر سلام کرتا ہے یہ سلام بتا رہا ہے کہ پہلے تو اس مخلوق سے غائب تھا, تھا اب باہر ہونے کے وقت حاضر ہوا پہلے ادھر سے غائب تھا, تھا اب حاضر ہوا تو آداب میں ہے جب حاضر ہو وہ تو سلام کہوا اب دائیں بائیں حاضر ہو گیا اب دائیں والوں کو بھی سلام کہہ دے اور بائیں والوں وہ حدیث مبارک میرے ذہن میں یاد کرانا ہے آپ نے میں آخر میں جا کر وہ حدیث مبارک سناؤں گا اب میرے بھائی بات کو سمجھنا چلو ابھی سنا لیتا ہوں کتاب بنا میں اور مسند احمد میں یہ حدیث مبارک ہے جو ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہی ہے ان میں راجو لالا جن سارے بل ہوئے تو سوا سوہا تو سوا سو موہا سب سد سوہا ہوم سوہا روب فرماتے ہیں نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھ کر جب بندہ فارغ ہوتا ہے نا تو کسی کا کسی کی نماز دسواں حصہ لکھی جاتی ہے نو حصے لکھی ہی نہیں جاتی کسی کی نواں حصہ لکھی جاتی ہے کسی کی آٹھواں کسی کی ساتواں کسی کی چھٹا کسی کی پانچواں کسی کی چوتھا کسی کا سولس کسی کا نسم پتہ نہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کر رک گئے اس کا مطلب ہے کہ مکمل نماز جن کی لکھی جاتی ہے وہ کوئی مقدر مقدر والے ہونگے کو میاں شیر ربانی مرگے جن کی مکمل لکھی جاتی ہے ہماری سڈے وگیا تو دسواں لکھی جاتی بڑی گل ہے میں آپ پڑھ کے تے ہونے اندروں رو رہا سا کہ یہ تو لکھی چی کو نہیں کدو اسے ایویں تڑے پھرنے واقعی جن دی سمجھ ہندی ہے نا اوے اوے بندے نو اپنا شیشہ ہوں تو بندہ پھر اپنے, اپنے, اپنے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ میرے نال منافق آئی میں نہیں می مومن بنیا ہی تا کر کے مومن اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ منافق اپنے آپ کو ہمیشہ کامل مکمل مسلمان سمجھتا رہے گا اور مومن اپنے آپ کو ہمیشہ اصورا اور ناقد سمجھتا رہے گا منافق, منافق, منافق یہ سمجھے, <laughs> سمجھے گا آئی ایم گڈ مسلم مومن سمجھے گا پتہ نہیں یار کوشش ہیں پتہ نہیں ہے بھی صحیح کی مومن تے منافق کی پہچان سمجھ نہیں آئی اس حدیث مبارک, مبارک بارد کا بارد اصل کتابوں کا حوالہ آپ کو سنا دیا ہے میں نے جو پڑھ کر سنائی ہے وہ اتحاف السادت اتحاف المتقین امام مرتضی زبیدی رضی اللہ تعالیٰ کی احیاء علوم شریف کی شرح, شرح, شرح خیر بات کو سمجھنا میرے بھائی اب نماز کتنے ذکر مجموعہ ہے پتہ لگ گیا کہ نہیں لگا سب سے پہلے کیا ہے تکبیرات ہیں پھر تسبیحات ہیں تہلی ہیں ایسے نا پھر تلاوت ہے سلا و سلام ہے ایسے نا اب تلاوت میں آتے ہیں تلاوت الحمد سے لے کر ونہ آج تک الحمد کی ہر ضروری ہوتی ہے فرد کی فرد پہلی فرد فرد دو میں سنت دو دو نفل سب میں باقی رہا وہ صورتیں دوسری یا آیتیں تین یا ان سے زیادہ تو یہ نفل اور سنتیں تمام میں ساری رکھا تم ضروری ہو رہا فرد تو فرض میں اگر پڑھ لیا آخری دو صورتوں میں آخری دو رکاطوں میں یا ایک رکعت میں تو کوئی حرج نہیں خیر مت اب تلاوت کی طرف آتے ہیں ایمان سے بتانا تلاوت کو تلاوت جو ہے پرانے پاک جو ہے اس میں کب فقط اللہ کا ذکر ہے اس کو جب دیکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے اللہ تعالیٰ, اللہ تعالی کے دوستوں کا بھی ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ کے دشمنوں کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے انعام اور ثواب کا ذکر اللہ تعالیٰ کے احکام کا ذکر اللہ, اللہ کے پیاروں, پیاروں کے قصے ہیں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے قصے ہیں اللہ کے پیارے لوگ مسلمان مومنین امبیال علیہ السلام اولیا گرام کے انعامات ان کے ثواب ان کے ہیں تعظیم کے ساتھ ذکر ان کے بڑے بڑے, بڑے کارنامے ان کی اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمات ان کے دشمنوں کے ساتھ تکریں دشمنوں کا ان کو تکلیفیں دینا دشمنوں پر اللہ تعالیٰ کی سات سے عذاب ایک وغیرہ یہ تمام چیزیں ہے جی ان کا ذکر ہے یا نہیں ہے یہ تمام چیزیں قرآن پاک مام. اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ یار جو کہتے ہیں مبلغ ہیں تبلیغ کرتے ہیں ان سے ذرا سوال تو کرو کہ حضرت یہ بتائیں پرانے مجید کا طریقہ تبلیغ کیا ہے اگر بتا دیں گے تو پھنس جائیں گے اگر نہیں بتا سکیں گے تو حضرت کا علم ظاہر ہو جائے گا یہ سوال تو کرو جتنے مبلک آپ کو ملے جتنے مجدد مبلک بھی آلم بھی مفتی بھی یہ ساون ڈی ادھر سنے نہ سنے انرکاؤ ٹرکاؤ کی جانی سمجھ نہیں لگی اویلی <تصالح> مبلغ صاحب مجدد صاحب مقرر صاحب فلانے صاحب کوئی سنے نہ سنے یہ نہ کاؤنٹر ٹرکاؤ تو ایک ہی سوال کرو ان کی ساری ہوا نکل جائے گی کیا سوال کرنا ہے بتائیں قرآن پاک کا طریقہ تق... تبلیغ کیا جو کچھ میں دس ہے یہ سارے نو بیان کرو گے تو قرآن کا طریقہ تبلیغ ہوے گا سمجھ جی نہیں لگی ہاں کسی کو بھی چھپاتا ہے تو دین کا دشمن ہے خدا کا مجرم ہے ہاں مومنوں کا دشمن ہے اب جب ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں یار شیطان جیسا رانتی اس کا ذکر قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ اس کی شرارتوں کے قصے ہیں باب آدم کے وقت اس نے یہ کیا فلاں وقت اس نے یہ کیا فلان ایسے ہے حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ ہے فرشتوں کے قصے ہیں سابقین امبیا کے قصے ہیں فران کے قصے ہیں کہ نہیں ہے ہر کا ذکر ہے نام لے کر آتا ہے نام کے بغیر بھی نہیں آتا یا ہامان ابن لی ہا عزور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا ان کا نام تھا حضرت زید زید کا نام قرآن میں آیا بات کو نہیں سمجھ رہا جنت کا ذکر ہے دوزخ کا ذکر ہے اب اللہ تعالی نے یہ تمام ذکر جو قرآن پاک جب رکھا قرآن کی تلاوت جب نماز میں ضروری کر دی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے توجہ ذرا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ و تبارک و تعالی فقط ایک ذکر ایک ذکر جمع کر کے اس نے نماز نہیں بنائی دوست اپنے ذکر اپنے دوستوں کے ذکر اپنے دشمنوں کے ذکر پلیتوں کے ذکر پاکوں کے ذکر پھر جنت کا ذکر دوز کا ذکر عذابوں کا ذکر سوادوں کا ذکر اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کرتا رہا آگے کیا کرے گا اپنے دوستوں کے ساتھ کیا وعدے کرتا ہے دشمنوں کے ساتھ کیا کرتا رہا آگے کیا کرے گا اور دشمنوں کے ساتھ کیا وعیدیں کرتا رہتا ہے کیا دھمکیے اور ڈراوے ان کو دیتا ہے یہ سارا کچھ اکٹھ پھر اتنے میں نہیں احکام الہی شادی احکام الہی پیدا ہونے سے مرنے تک کے تمام زندگی کے معاملات عبادات وہ سارے سمجھاتا ہے قرآن کوئی سراہت کے ساتھ ہیں کوئی اشارے کے ساتھ ہیں کوئی وضاحت کے ساتھ ہیں احکام کوئی اشارے کے ساتھ ہیں جو وضاحت کے ساتھ ہیں وہ علماء بتا لیتے ہیں اور جو صراحت کے ساتھ ہیں وہ سوائے مستحد کے کوئی نہیں بتا سکتے اشاروں کو جاننا یہ مستحدین کا کام ہے گھر کے پانچ سو آیتے ہمارے اصول فقہ والے لکھتے ہیں پانچ سو آزاد مبارکہ ان کے اندر احکام الٰہیہ بیان ہوئے ہیں وہ پانچ سو احکام کی ہیں باقی قصے ہیں مثالیں ہیں حکمتیں ہیں باز کی باتیں ہیں جنت دوزخ کے ذکر ہیں یہ تمام چیزیں قرآن مجید ان چیزوں کے مجموعے کو مجموعے سے بن رہا ہے یہ تمام چیزیں ملتی ہیں تو کلام قرآن بن رہا ہے اب ذرا سوچئے اللہ تعالی نے جب قرآن کی تلاوت ضروری کر دی ہے نماز کے اندر تو اس کا مطلب یہ نکلا وہ ان سب کے ذکر کو نماز میں اکٹھے کرنا چاہتا اور کر رہا ہے بات نہیں سمجھ نا نا اب بات سمجھ لی کہ نہیں اب سمجھ نہ اگر منظور یہ ہوتا کہ خیال صرف ایک کرے تو یہ سارے ذکر حتا کہ اس کے دشمن کے لانتی پلید شیطان کے پلید فراؤن کے یہ سارے قصے جو قرآن مجید میں آئے تلاوت, تلاوت, تلاوت, تلاوت ہے اور ہمارا واجب فرض مزب ہے فرض ہے یہ مزب کیا ہے یہ جو سارے مزب رکھے ہوئے ہیں हुए اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ, تعالی کو یہ منظور دل توجہ دل دل ہے توجہ یہ منظور ہے کہ تمہارا خیال توجہ اب رکھنا حضور یہ قلب آ گئی کہ تمہارا خیال فقط میری طرف نہ رہے تمہارا خیال جن جن کا ذکر ہو رہا ہے جس جس طرح ہو رہا ہے اسی طرح ان کے ذکر ان کی طرف جانا چاہیے تاکہ نماز کا مقصد پورا ہو کہ تلاوت ان جو رکھی گئی ہے اس لیے رکھی گئی ہے پرانے مجید کے اندر جس جس طرح کسی کا ذکر ہوئے اسی طرح تیرا دان اور توجہ اس کی طرف جائے تاکہ اللہ تعالی کے تلاوت نماز میں رکھنے کا مقصد ہوں حضوری قلب اللہ کو یہ منظور نہیں خیال کسی طرف نہ جائے نہ کہ جس کا زبان ذکر پر آتا ہے اور جس طرح وہ ذکر اللہ نے رکھا ہے اسی طرح اسی طرح دھیان اور توجہ اس کی طرف جائے اس سے ہٹ کر نہیں جانی چاہیے بات کو جس طرح جس طرح ذکر رکھا ہے جس حیثیت کے ساتھ رکھا ہے کیا مطلب جس کا ذکر تعظیم کے ساتھ ہے توجہ دھیان خیال اس کی طرف جائے تو تعظیم کے ساتھ اگر توہین کے ساتھ خیال جائے گا تو کفر ہو جائے گا اگر کسی کا ذکر ہے توہین کے ساتھ احامت کے ساتھ تدلیل کے ساتھ تو اسی حیثیت سے خیال بھی ادھر جانا چاہیے تاکہ مقصد ربانی پورا ہو خدائی مقصد پورا ہو نماز تیری صدقے جاؤں اس ساتھ پاک بنا اس نے نماز کو پورے حکی مانا حکیمانا طریقے کے ساتھ بلکہ جو کہو کہ اس نے اپنی حکمت کے ساتھ اس کو بنایا ہے اس کی حکمت کو ملحو رکھ اس کی حکمتیں پوری ہونی چاہیے بات کو سمجھو ذرا اللہ تعالی کی تکبیرات ہے کبریائی اس کی ہے تسبیحات ہے پاکی اس کی ہے ہر عیب اور نخصو پاک جو اس کی ذات کے لیے عیب ہیں ذہن میں رکھنا جو کچھ اس کی ہاں یہ فرق ہے کئی چیزیں ایسی ہیں, ہی ہیں، ہمارے, لیے ہمارے لیے کمال ہیں اس کے لیے عیب ہے ہمارے لیے خوبی ہے اس کے لیے عیب ہے مثلا اولاد کا ہونا بیوی بچے کا ہونا ہمارے لیے کمال ہے بے اولاد ہوتے ہوتا اتنا نہیں خطرہ شمار ہوتا سمجھ نہیں لگی گا یہ عیب ہے لیکن خالق کے لیے سمجھ نہیں لگی میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ تصویر کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھو کہ وہ پاک ہے یعنی جو کچھ اس کی شان کے خلاف ہے وہ اس سے پاک ہے نا کہ یہ مانا جی میں اسی سمجھے اپنے واسطے اسی پاک سمجھیے گل نہیں سمجھ لگی اس کی پاکی اور ہماری پاکی میں سمجھ نہیں ہے خیر اس کے لیے سمجھنا ہے بیوی بچے اولاد اور جسم جسمانیت سے پاک ہے لیکن اپنے لیے یہ نہیں سمجھنا یہ سمجھنا ہے تو میرے بھائی اب بات کو سمجھنا جب تسبیح آئے گی ساتھ خیال جائے جس طرح کی تسبیح پڑ رہا ہے رب نبلہ پڑھ رہا ہے یا صبح نقل و جس طرح کی تسبیح ہے اس کا مانا دین میں اس کا خیال آئے اس ذات پاک کی تسبیح اور پاکی کے خیالات ادھر رہیں گھومتے ہی رہیں لفظوں کے ساتھ ساتھ خیالات پھرتے رہیں کیوں کہ لفظوں کے ساتھ مانا بات کو سمجھنا آمد. لفظوں کے ساتھ کیا ہے کیا اور مانے آمد. کے ساتھ خیال جانا ہے یہ تو پکی بات ہے تکلیف مالا یو تاس ممکن آمد. اللہ تعالیٰ آمد. نہیں فرماتا آمد. یعنی کیا مطلب آمد. آمد. کہ بندے کی آمد. طاقت, آمد. طاقت آمد. سے زیادہ بوجھ ڈال دے یہ اللہ کی شان نہیں ہے بات کو سمجھنا حکم یہ ہو یہ سارے ذکر کرو بات کو سمجھنا اور ادھر یہ مطالبہ ہو کہ خیال میرے علاوہ کسی طرف نہیں جانا چاہیے تو یہ تو انسان کی طاقت سے بھی باہر ہے اور حکمت الہی کے بھی خلاف ہے یا اگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوتا کہ خیال کسی طرف جانا ہی نہیں چاہیے تو اتنے ذکر رکھتے اللہ اللہ او اللہ اول سے لے کر آخر تک سلام کہنے تک اللہ اللہ کرتے کرو خیال کسی طرف نہیں جاتا سمجھ نہیں آ رہی ہم تسبیحات ہیں تسبیحات کر رہا ہے دل ان کی طرف دل ان کے ساتھ ساتھ جانا چاہیے جب میرے بھائی تلاوت کی باری آئی یا دشمنوں کا ذکر آیا اب فراؤن کا ذکر ہے فراؤن کا قصہ ہے اس نے اس طرح خدا دعوی کیا اس طرح مسلمانوں کے بچوں کو مارتا تھا بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا اسلانتی کا خیال آئے یہ خدا بننے والا فراؤن نام کا تھا اس نے یہ کچھ کیا جو تلاوت ہو رہی ہے خیال اس تلاوت کے ساتھ ساتھ جانا چاہیے تاکہ تلاوت رکھنے کا مقصد پورا ہو جائے سمجھ نہیں آئی شیطان کی باری آئی اور شیدان رضی اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں نماز میں داخل ہوتے وقت کہو میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان لانتی سے ذکر آیا مگر توہین کے ساتھ اس کی دشمنی کے ساتھ اس کی لانت کے ساتھ لانت کا دکھ رہا ہے اور پیچھے کہہ رہا ہے آؤ کیوں رکھا ہے امین نے وہ ہمیں تنبیہ کرنا چاہتا ہے خبردار کرنا چاہتا ہے ایک تیرا ایسا دشمن ہے جس سے بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا اب تیرا تجھے چاہیے خیال تیرا اس کی طرف جانا چاہیے کہ وہ ایک دشمن ہے لانتی ہے بڑا لانتی دشمن ہے اس دشمن سے اگر بچ سکتے ہیں تو اللہ کی پناہ سے بچ سکتے ہیں لہذا کہے اوز باللہ ہے اب جب اعز باللہ پڑھنی ہے پناہ کی طرف بھی خیال جانا چاہیے دشمن کی طرف بھی جانا چاہیے جس کو شیطان کہتے ہیں لانتی ہونے کی طرف بھی جانا چاہیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے سب سب پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سب پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے, ہے نارجی کہ وہ لانتی ہے لانتی ہونے کبھی خیال آئے پھر یار یہ آئے کہ اللہ ہے جو اس سے بچا سکتا ہے میں اپنے آپ اس سے بچ نہیں سکتا سمجھ نہیں آئی بات سمجھے میرے بھائی سمجھنا بات کو پھر آگے جب الحمد شریف شروع ہو جاتی ہے کیا بسم اللہ شریف پڑھتے ہو تو اس کے خیال میں گم رہا ہوں وہ رحمان ہے وہ رحمی ہے اللہ الحمد شریف پڑھ رہا ہے اس کی اور پھر اتنا گم ہونا کمال جو ہے نا کمال ہے سلاد وہ یہ ہے کہ اتنا گم ہو جائے جس کو کہتے ہیں نا نماز خشوع کے ساتھ ادا کرنا خشوع اس کا معنی بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ دائیں بائیں جو کھڑا ہے اس کا پتہ نہ چلے کون کھڑا ہے باقی اور وہی گل ساڈا دسواں حصہ بھی نہیں لکھیں داتا سیدھی محنتی میں لگ خیر چلو توفیق مانگتے رہتے ہیں مانگتے تو رہتے کہتے ہیں بزرگ مریض کو دوا تو نہیں چھوڑنی چاہیے نا ہو سکتا ہے کوئی ٹکانے تو لگ جائے ایسے ہے نا کوئی ٹکانے خیر اب الحمد شریف آ گئی انعام والوں کا ذکر آ گیا سراط اللہ دین امتا آ گیا آ گیا آ گیا اب یہ صراط اللہ دینا جب تم کہہ رہے ہو صراط اللہ راستہ ان کا جن پر تو نام کیا راستے کا خیال نہیں آئے گا وہ کیا ہے بولو کیا اللہ تعالی یہ ہمیں جب اس نے فرمایا کہ یہ تلاوت کرو اور اس کے اندر صلات کا ذکر ہے صراط کا ذکر ہے راستے کا تو کیا اس کا یہ مطالبہ ہوگا کہ آپ پڑھو صحیح لیکن خیال ادھر نہیں جانا چاہیے خیال میرے میں رہنا چاہیے یہ کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی انعام جن نام پر تم کیا جب, جب یہ کہو گے تو کیا ذہن میں نہیں آئے گا کہ انعام والے کون ہیں اور پھر ان پر جو انعام ہوا وہ کیا ہے انعام کس کو کہتے انعام کس کو کہتے یہ جو گولڈ میڈل ملتے ہیں یہی نام ہے میں فدواں دے فواں پترا نو ویک کیا کہی فدو دے پتر ہے گم جی مجھے کپ ملا ٹرافی تے فو پاگل قوم جو ہوئی ہے وہ نہ مراد آ کر کو فائدہ دس سوائے لانتوں وہ فو نام سور قوم اقل تو فارق جو ہوئیے ہوں کسی کا انعام یا اللہ جس کو انعام فرما رہا ہے وہ تو صرف چار چیزیں نبی جی نا و سدیقی نا و شہاد و سال ہی نبوت سدیقی شہادت سالحیتی اگر سب کو جمع کرو تو دین انعام ہے سمجھ نہیں آنا ہے یہ کیا ہے اب جب تو کہہ رہا ہے انام اس کی طرف خیال جائے گا کہ نہیں جائے گا لیکن ہر چیز کا موقع پر خیال رکھو نا یہ نہیں کہ جس وقت اللہ کو یاد کر رہا ہے اللہ کی تسبیح آئی ہوئی ہے زین فراؤن کی طرف چلا جائے اب زبان تسبیح اب کی کر رہی ہے اور ذہن یہ حضوری قلب کے خلاف حضوری قلب کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح جو کچھ زبان پر چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ دل چلتا رہے ذہن چلتا رہے مانے جس طرح مانے جا رہے ہیں مانوں کے ساتھ ساتھ دل چلتا جائے یہ حضور یہ قلب ہے کل سمجھ آئی تھی اب آ گیا غضب والوں کا غضب والوں کے راستے سے اللہ بچانا گمراہوں کا آ گیا گمراہوں کے اب گزب والے کون ہیں یہود ادھر آ گئے نسارا تو لازمن بات ہے اللہ تعالی اگر یہ اس کو منظور ہوتا کہ تم یہود نصارہ کی طرف نماز میں خیال مت لے جانا تو وہ یہ رکھتا ہی کیوں اس کا مطلب ہے اس نے لازم کیا کہ ان کا جس طرح ذکر ہے اسی طرح تیرے دل میں ان کی یاد آنی چاہیے تیرا خیال ان طرف جانا چاہیے لیکن کس طرح جانا چاہیے جس طرح میں نے رکھا ہے میں نے ان کی تعریف کے ساتھ نہیں رکھا میں نے رکھا ہے غضب والے اور گمراہ ہیں تو خیال اسی طرح رہے کہ سمجھ وہ غضب والے ہیں وہ گمراہ ان پر غضب کیا ہوا ان کی گمراہی کیا دی غضب کو بھی سمجھ گمراہی کو بھی سمجھتا کہ اللہ کے غضب سے بھی بچ جائیں گمراہی سے بھی سمجھ گئے پھر آگے چلیں کوئی صورت آپ شروع کر ہیں قل اعوذ برب الناس oh فرما دیجیے میں پناہ لیتا ہوں میں پناہ لیتا ہوں بے الناس ہے اس کی جو تمام لوگوں کا پروردگار پالنے والا ہے قل اعوذ برب الناس ناس الناس جو سب کا مالک ہے مالک الناس مالکن سے جو سب کا معبود ہے شرل وسواسل کنڈا بس بسے ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے وسواس شیطان کا لقب ہے یہ وسوسا ڈالتا ہے ادھر دیکھو جیسے اوندا بارلا جان دنزیر جانتے ہو جیسے وہ پی آ, آ کر انسان کی طرف دوڑ کر آتا کتلی مار کر پیچھے, پیچھے کو ہے یا سنڈا ٹکر مار کر بھیڑ یہ چھترا بھی بھی بھی بھی بھی بھی جو ہوتا ہے ٹکر مار کر پھر پیچھے ہٹ کر پھر مارتا شیطان کی یہی صورت ہوتی ہے دل میں آیا ایک مرتبہ گندا وسوسہ خیال ڈالا غفلت ہوئی پھر آ گیا کار اللہ تعالی نے بس جہی ہے نا یہ لانت بیان فرمائی ہے منل جنت ونناس لوگوں کے سینے میں من جنت توجہ ذرا جو, جو شیطان, شیطان کے جنوں شیطان سے, شیطان جنوں سے جن ہیں اور کچھ لوگوں, لوگوں سے, لوگوں سے لوگوں اس کا مطلب, مطلب ہے مطلب کہ برائی, برائی, برائی, برائی کا خیال ڈالنے والے اور برائی کی طرف دعوت دینے دعوت والے شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں جنوں سے ایک ہوتے ہیں انسانوں سے جو جنوں سے ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا جو انسانوں سے ہوتا ہے سمجھ <تصفيق> دونوں तो طرح کے شیطان ہیں وہ بھی اپنا کام کرتا ہے وہ بھی وہ کرتا ہے تو دیکھتا ہے توجہ جس وقت کہو وہ جو نظر نہیں آتا وہ جب بسوسا ڈالتا ہے تو غفلت میں کیا مطلب کہ اس سے دھیان ہٹ جائے تو اب آ اگر دھیان اس کی طرف چلا جائے اور بندہ کہ پچھلے قدموں بھاگ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کچھ لانتی سے غفلت نہیں کرنی چاہیے بس ونس آگے ہے انسانوں کے شیطان اب یہ کیا کرتے ہیں جب ان سے غفلت برتی کیا مطلب ان کو انسان سمجھا اور صحیح سمجھا یہ کتا اپنا کام کر گیا جب یہ شیطانی جب یہ شیطانی کرنے کے لیے آئے جب تیرے میرے ساتھ یہ بیٹھے تو اس وقت ہمیں چکنے رہنے کا حکم ہے کہ اس وقت دل میں یہ ہو کہ یہ لانتی شیطان آدمی ہے یہ شریعت کا مخالف ہے یہ کوئی نہ کوئی شیطانی چھوڑے گا میرے دل کو برباد کرے گا لہذا بہتر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تو, نہیں, ای. ای. ہے تو اس کو دیکھو نہیں ممکن ہے تو اس کو اس کی سنو نہیں ای. اگر ہو سکتا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھو نہیں یہ اندر کے شیطان کی طرح ضرور وسوسہ ڈالے گا کیوں کہ جب اس نے کو کہنا ہے خلاف شرع یا کر کے بیٹھا ہے خلاف شرع تو انسان کی آنکھیں دیکھتی ہیں دل متاثر ہوتا ہے دل اثر لیتا ہے آنکھیں دیکھتی ہیں دل پھنستا ہے تو غفلت ہوئی اس کی برائی اندر آنا شروع چاہے اس کی برائی زبان کی ہو چاہے اس کی برائی ز... یعنی بدن کی ہو, بدن ہو جسم کے ساتھ کر کے بیٹھا, بیٹھا ہوا ہو جسم کیا مطلب کہ اس نے جسم خلاف اشرا بنایا ہوا है है جب وہ بیٹھے گا تو ضرور دل میں خیالات اور سن لو افسوس ہے اگر ہم مسلمان اپنی نماز کی حقیقت راز کو سمجھ لیتے کبھی قسم و ساتھ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ہم کبھی انگریز کے کافر کافر کے ہاتھوں میں نہ پھنستے نہ پھنستے نہ پھنستے کم بخت مسلمان ہم کتنے بڑے بدبخت لانتی بن چکے ہیں کہ ہم اپنی نماز کو نہیں سمجھتے کافر سمجھتا ہے کتی کا بچہ لیکن کافر ہندو نہیں وہ بالکل بدو ہے فرنگی وہ کتے کا بچہ چالاک ہے شیطان کی کاپی اب اس نے کیا کہا وہ سمجھتا تھا کہ ان کا خدا تو یہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں کے شیطان بھی ہیں شیطان انسانوں میں سے بھی ہے اور جنوں میں سے بھی نظر نہ آئے تو جنوں سے آ جائیں تو سمجھ جو آتے ہیں نظر اور شیطانی کام کرتے ہیں یہ ہیں من جنت ون اور جو شیطانی خیال ڈالتے ہیں نظر وہ من جن تھے سمجھ نہیں آ وہ کن سے آئے وہ کن سے آئے جنو اب اس نے کیا کیا وہ نماز ہماری کو جانتا ہے وہ اسلام کو جانتا ہے تم یہ ملہ کتے کہتے ہیں ہم ادھر کتا سور تو در تبلیغ کرنے جاتا ہے جتنا وہ دین جانتا ہے تو نہیں جانتا کیوں کہ وہ شیطان کا بھائی ہے جتنا ابلیس اور شیطان دین جانتے ہیں اتنا ملا نہیں جانتے ایمان سے وہ دین کی ہر باریکی کو جانتا ہے جو شیطان, شیطان ہے نا وہ دین کی ہر باریکی کیوں جانتا ہے ہر باریکی کو ظاہر بات ہے بھائی اس نے یا نیکی سے روکنا ہے یا بدی کروانی ہے اب بڑی سے بڑی نیکی سے بھی روکتا ہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی سے بھی بڑی سے بڑی برائی بھی کرواتا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی اگر جانے گا نہیں تو کروائے گا کیسے جانے گا نہیں تو روکے گا کیسے سمجھ نہیں آئی کو لانتی اللہ کتے ہم تمہیں یہ کہتے ہیں بغیرت دین سمجھ لے تو خالی دین کیا جو چاخل بیچ بیٹھا ہے اس کو کہے کتے تو نماز خالی سمجھ لے کوئی مارے کتے کی طرح اوارے کتے کی طرف اس گل کل کاندھے پہ آئے ادھر پھر رہا ہے ادھر پھر رہا ہے ادھر پھر رہا ہے وہ سور کیا پھر رہا ہے سور نماز سمجھ لے صرف تو تو پٹھے کھڑ گڑھ ستر سال ہو گئے نماز نہیں آئی تجھے بستر پھر اٹھا کر مارے مارے پھر رہا ہے لانتی تمہیں شرم نہیں آتی پتا تو پھر رہا ہے کہتے کیا ہے بھائی نبی تو ختم ہو گئے نبی تو آپ آنے نہیں ہیں تو یہ کام کس نے کرنا ہے یہ نبیوں کا کام ہم نے ہی تو کرنا ہے تم نے ہی تو کرنا ہے لہذا تین دن لگا لیں دس دن لگا دیں کچھ نہ کچھ دن تو لگا دیں کیا مطلب یہ نبیوں کا کام کر رہے ہیں اچھا جی حضرت سے سوال کر لیں حضرت بتائیں یہ مسئلہ کیا ہے امیر صاحب سے پوچھیں امیر صاحب آ حضرت مسئلہ بتائیں ہم تو سیکھنے کے لیے نکلے ہوئے کتے کا بچہ یہ بتا سوا لاکھ نبی سکھانے کے لیے نکلے تھے یا سیکھنے کے لیے بولو اے ایمان سے بتاؤ سوا لاکھ نبی سکھانے کے لیے نکلے تھے یا سیکھنے کے لیے کسی ایک نبی کا نام لو جو سیکھنے کے لیے نکلا سوال نہیں کیا تو نبیوں کے نائب ہیں سوال ہو گیا تو حضرت جاہلوں کے نائب ہیں اور پودوا نے چنگ دن کو گو پتر کو گو کا للش رہ گئے ہم رہ گئے ہم نہیں کرنا دور پیتے مو تری دے جی تیرے ورگے سور نبیا دے کام سنبھال لین نبیا کا کام ہی رہ گیا پھر چڑھ گیا بلندیاں نبیا کے کام کا ایڈا سونا مقدر کے تیرے چڑھ گیا کو گو دیا پترا تین نماز آپ نہیں آ میں قسم کرسم ساتھ کی اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں نہ چیز کی جان ہے نماز کو سمجھنے والا یورپ کا راستہ نہیں دیکھے گا کتے کے بچے کو اتنے پتہ جب نماز سمجھ آ جاتی ہے نا تو سمجھ جاتا ہے کہ وہ شیطان کی کاپی ہیں شیطان کو تبلیغ بیکار ہے کیونکہ وہ ان سارا کچھ ہم اتنا باریکیاں نہیں جانتے جتنی وہ جانتا جب سارا کچھ جانتا ہے اور اس کا کام ہے ٹھیکے داری ہے گمراہ کرنے کی اب ایمان سے وہ اپنا ٹھیک چھوڑے گا سمجھ نہیں آئی وقت آدھا گھنٹہ سمجھ نہیں آئے تو اب میرے بھائی اس نے کیا کیا فرنگی نے وہ سمجھتا ہے قرآن ने, ने, ने, ने। لیکن شیطان کی طرح مخالفت کرنے کے لیے اور کروانے کے لیے ولانتی کے بچے ہیں جو کہتے ہیں وہ سمجھتا ہے اور عمل کرتا ہے لاکھ لانا تو عمل کرے تو مسلمان ہوگے بات جب سمجھ بھی لیا عمل بھی ہو گیا تو پھر مسلمان ہے کافر کیوں کہہ رہا ہے کتے کا بچہ سمجھ نہیں آ رہی ہے ادھر کافر کہتے ہیں ادھر کہتے ہیں وہ جو عمل کرو گے وہ کر گئے اسلام وہ سمجھ گئے اور عمل کر گئے تو ہم پیچھے رہیں گے لاکھ لان آ تو ایسے کے بچے پر اور بندروں کے سی مکتے ہیں جہاں چگڑا لیول پر کریے کہ بات کو سمجھو اس نے کیا اس نے کہا کہ ان کا خدا فرما رہا ہے پناہ یعنی غفلت میں نہ رہو جو شیطان نظر نہیں آتے ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے رہو ڈھونڈتے رہو اللہ کی طرف بھی توجہ رکھو اور اس کی طرف بھی رکھو کہ یہ پیچھے دشمن ہے یہ چھوڑے گا نہیں اور وہ دوست ہے اس کے بغیر کوئی بچائے گا نہیں یہ دھیان رہے توجہ رہے تاکہ غفلت میں مارا نہ جائے غفلت کس کو کہتے ہیں بے تبجی ہوئی کو دھیان ہٹیا تو غفلت ذکر کس کو کہتے ہیں یاد کو یاد کس کو کہتے ہیں دھیان کو ملا کو اتنا پتہ نہیں ذکر کیا ذکر و غفلت میں فرق کیا جاؤ چلو ان سے پوچھ لو یہ جتنے نبیوں کے نائب پھر رہے ہیں نبیوں کے نبیوں کے نائب جتنے ان سے پوچھو حضرت مہربانی غفلت کا فرق تو بتا سمجھ نہیں پھر وہی بات ہوگی ہم سیکھنے کے لیے تو اُنتری دیا سیکھنے پہلے نبیا کا وارس ہے چلو ہوں نبیوں کا وارث نہیں ہوں ابو جال دا وارث ہمارا پتا لگ گیا بن گیا تو ہوں ان کر سیکھنے پنڈ گلیاں بازار جنگل سے نہیں جٹا کل سے نہیں سیکھی تھا جڑے بےچارے آ لے بیٹھے جو آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں جب ان کو نہیں آتا کچھ ایمان سے بتا جو اس کے پاس سیکھنے بیٹھ جائے یہ ایسے ہے جیسے کو گدے کو کہا آدرت جی آیا بیٹھا ہوں مہربانی کریں دین تو سکھا دے گدا سکھائے گا تو بھائی بات یہ ہے سیکھنا ہے تو ان سوروں سے کہو یا اگر نبیوں کے وارث ہو تو ہمارے سوالوں کا جواب دو اگر کہتے ہیں کہ ہم سیکھنے کے لیے نکلے ہیں تو کہے پاگل کا بچہ آج کے بعد کسی بازار میں نظر نہیں ہے نا مدرسے میں جا اپنے مدرسے میں چلا جا خسما نکھا ساڈے مگروں تو لو اتنی دے اپنے مدرسے میں جاؤ کوئی گل صحیح کی سیکھنے کے لیے گلی بغار دسو سیکھنے کے لیے پنڈ سیکھنے کے لیے اگر کوئی ہل ہل بات ٹریکچر چلا رہے اتنے پہنچ جانا گودیا پترا پرا مر ہو نبیا کا وارس نبی آدھے ہونے جی تارس ایسا نہ ہی آنگا جی تارس آنا آپ آ نہیںمان نبیاں وارث سدیقی اکبر وکے نبیا دارے سدکے جا محمد رضا جیسے ہیں نبیوں کے بارے علماء ہیں علماء اور وہ بھی ربانی حکانی جن کے پاس چار واسپنس دین سمجھتے ہو دین پر عمل کیوں کہ نہ سمجھنے والا کوئی نبی نہیں آیا دین پر عمل کرتے ہوں کہ بے عمل نبی کوئی نہیں آیا پھر دین کہتے ہوں بیان کرتے ہوں کیونکہ چھپانے والا کوئی نہیں آیا اور پھر اس پر پہرا دیتے ہوں اس کی حفاظت کرتے ہوں تاکہ کوئی جاگیردار کوئی شیطان کوئی بادشاہ کوئی تاگوتی شیطانی قوت دین میں رد و بدل نہ کروا لے ہاں جی نہیں تحفظ کرتے ہوں دین کا چاہے جان چلی جائے پرواہ نہ کریں کیونکہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے سمجھوتے کر کے دین میں ملاوٹ کر لی چار چیزیں یہ چار چیز یہ چار چیز یہ چار ہوتے ہیں تو نبیوں کا وارث ہوتا ہے ایک بھی نہ ہو ایمان سے کہتا ہوں تو نبیوں کا وارث پہلانے کا حقدار نہیں اسی کو کہتے ہیں شریعت میں عالم اور عرف میں لوگوں کے لوگوں میں داڑی رکھ لی پگ رکھ لی شکل وزع بنا لی اور مسئلے سیکھ لیے کوئی فانہ گیا منطقہ کوئی فلسفہ کوئی فکہ کوئی فلان کوئی حدیث یاد رکھتا ہوں دو ایک لاکھ حدیث یاد ہے فلانی یاد ہے یہ عرف میں ہے چار سفتیں ہوں گی تو شریعت میں عالم ہوگا وہی وارث ہوتا ہے نبیوں کا کیونکہ اس کے پاس وراثت ہے جس کے پاس وراثت ہے اس کے لیے سارے انعام ہیں جو اللہ نے فضیلتے رکھے ہیں عالموں کی وہ صرف اسی کے لیے ہیں یہ شکل مسلے والے کے لیے نہیں سمجھ نہیں آئی بات لوگوں تو اتنا پتہ نہیں جیسے کالے کا اب دوست خوشن حضرت آپ علماء کے خلاف بولتے میں نے کہا جناب آپ علماء کو جانتے نہیں ہیں جو علماء ہیں ان کے خلاف ہم بولتے ہیں اور جن کے خلاف ہم بولتے ہیں وہ علماء ہی نہیں سمجھ نہیں ہے اب بات کو سمجھو میرے بھائی تو اس نے کیا کیا فرنگی نے وہ شیطان کی کاپی ہے اچھا نقل ہے مجسم دیکھو تو یہ ہے غیب دیکھو چھپ جائے تو وہ ہے ظاہر ہوتے بس صرف اتنا ایمان سے کہہ رہا ہوں یورپیوں میں اور شیطانوں میں صرف یہ فرق ہے کہ چھپ جائیں تو وہ ہیں ظاہر ہوں اب آپ سمجھیں کہ کس کو اس قوم نے استاد بنایا ہے اب سمجھ آئی اب سمجھو, سمجھو اس نے کیا کیا اس نے کہا ان کا, ان کا خدا فرما رہا ہے ان کا قرآن فرما رہا ہے ان کی نماز کہہ رہی ہے ان کی نماز کہہ رہی ہے, کہہ رہی ہے اعوذ اودبلّاہ میں شہ کیا مطلب اس سے غفلت نہیں برتنی ورنہ یہ کام کر جائے گا ت... کیا مطلب کہ اس کو دشمن دل میں سمجھ کر اس سے رہنا ہو سکے تو بیٹھ نہیں بیٹھ گیا تو دیکھ نہیں دیکھ رہا ہے تو سخت نظروں سے دشمنی اور عدامت کے ساتھ چل بھون کر اگر شوق سے دیکھے تو الانند پڑ گئے اب تو اس کے جال میں پھنس گیا اس نے کیا کیا سکول دے دیے استاد بن گیا اب شوق سے دیکھ رہا ہے ٹی وی دیا ٹی وی چکلا دیا تو شوق سے دیکھ رہا ہے تمام شیطان ٹی وی میں ایمان سے بتا وہ شیطانی کام والے ہیں کہ رحمانی کام والے تو شیطانی کام والے سے تو آنکھ بند کرنا تھا کیوں کہ تاکہ دیکھنے سے بس بسانا پڑے ادھر ٹی وی ہے ادھر باللہ من الشیطان الرجیم رجیب کیسے کس لہنتی سے بنا ڈھونڈ رہا ہے کس کی بنا ڈھونڈ رہا ہے تجھے تو یہ پتہ یوں اس کو جس سے جس سے بچنا تھا جس سے بچ کر خدا کی پناہ لینی تھی اس کو تو شوق کی پیاسی نظروں سے دیکھ رہا ہے ہائے انسان ہے تو یہ جی ہے عظیم, ہیں, no ہے, no عظیم no ہے تو یہ ہے تہذیب ہے تو ادھر ہے سب کچھ ہے تو ادھر کتے کا بچہ پھر نماز کیا لاکھ لانتا ایسے اسی وجہ سے وہ کہتا ہے اے نمازی نماز یورپ میں پڑھ ٹی وی پاکستان میں رکھ سکول ادھر رکھ لے نماز ادھر پڑھ لے ہمیں پتہ ہے تو ہم سے شوق رکھنے والا ہے تو ہمیں شیطان نہیں سمجھتا تو شیطان کا عاشق ہے جب شیطان کا عاشق ہے نماز بھی پڑھے گا نا تو نماز لانت ڈالے گی اب اب کچھ تو وہ ہو گیا جن کا چسما حصے سے شروع ہوتا ہے نسم تک لکھا جاتا ہے پھر یہ وہ نمازی ہے جس کا الٹی لکھی جاتی ہے کی الٹی لکھی جاتی ہے کہ حضرت تو جو پڑھ رہا ہے جب اس کے خلاف چل رہا ہے اس کے خلاف سارا بنا ہوا ہے اب تو جو پڑھ رہا ہے تیری الٹی لکھی جائے گی تیری نماز نہیں ہے یہ تیرے لیے عذاب ہے سارا نہ ہر نمازی نمازی ہے نہ ہر حاضی حاجی سمجھ نہیں آئی زین میں رکھو خدا کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کئی روزے دار ایسے ہیں سوائے بھوک کو ان کو کچھ نہیں ملتا کئی نمازی ایسے ہیں سوائے, <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <سوائے اٹھنے بیٹھنے کے کچھ نہیں ملتا سوائے سر کھپانے کے ان کو کچھ نہیں ملتا ہاں وہ ایسے ہی ہیں اور کیا یہ سکون شیتانی نمانی اب سمجھنا بات کو یہ سارے ذکر اگلا ذکر آ گیا جب آریا آئی کی اللہ تعالی کی تعزی میں ساری کر کے پھر آ گیا تھا سلام علیکہ یو یو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ختاب ختاب کے ساتھ ہمیں سلام کا فرما رہا ہے کسی کو ختاب نہیں کر سکتے نماز میں نماز ٹوٹ جائے گی حبیب خدا صلی اللہ تعالی وسلم سزا کریم ہے ان کو خطاب بھی کرنا ہے ختاب کر کے سلام کہنا ہے پھر ان کو دل میں بسانا ہے امام غزالی اور ہمارے چاروں فقہ والے چاروں فقہ والے فقہ حنفی والے مالکی والے فکے ہمبلی والے فکے شافی والے بلکہ دیگر کر آئی سب لکھتے ہیں جب باری آئے السلام والے گائی اللہ نبیوں گئی تو کیا کر احضر فی قلبے کا سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں نبی کی صورت حاضر کر لے کہ جس کا ختاب ہو رہا ہے جس کے ساتھ خطاب کر کے سلام کہہ رہا ہے اس کے ساتھ خطاب بھی ہو اور صورت کے ساتھ اس کی طرف توجہ اور دھیان بھی ہو اگر اللہ وحدہ شریف کو یہ مطلوب نہ ہوتا یہ منظور نہ ہوتا نماز کے اندر حبیب خدا کا خیال آئے یہ منظور نہ ہوتا ایمان سے کہتا ہوں اللہ تعالی یہاں پر صرف اللہ اللہ کا فرما دیتا السلام علیہ کا یو اللہ بھی کیوں رکھا کیوں رکھا ہے آپ سن لے میرے بھائی اس یہاں پر اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال لانا ہے سلام بھیجنا ہے سلام کو بھی سمجھنا ہے نبی کی ذات کو بھی سمجھنا دونوں چیزیں دل میں آئے پھر ان سے آگے جب گزرتا ہے تو جو ذرا یہاں پر ایک بات کرتا ہوں یہ لانسی لوگ کہتے ہیں یہ لانسی لباب ہی کہا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یہاں پر تو ہی ہے اللہ نے اللہ نے میراج کی رات حبیب خدا نے کہا تو یہ بات اللہ نے فرمایا السلام علیکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعلا عباد اللہ اشہاد اللہ پہلی بات یہ ہے بابیوں سے سوال کر کہ اس کو حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤ دوسری بات یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی بات کی نقل کرتے ہیں یعنی اللہ کی اللہ کا درود و سلام اور اللہ کی جو بات تھی نا ہم اس کو اس وقت نماز میں یاد کرتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے اب ایک نیا جواب پہلے بھی اس کے کئی جواب دے چکا ہوں وقت کی قلت کے پیش نظر ان کی طرف نہیں جانا چاہتا ایک جواب نیا نیا نیا چیز کے ذہن میں آیا احادی سے مبارکہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ ان کے اندر آتا ہے کہ جب فرمایا یہ پڑتا ہے نا بندہ سلام، السلام السلام اللہ صالحی. تو فرمایا ہر ایک آسمانوں زمینوں میں جو اللہ کا بندہ رہتا ہے اس بندے کی طرف سے اس تک سلام پہنچ جاتا ہے اس لانتی سے کہو اگر اپنی طرف سے جنہیں سلام کر رہا خدا کی بات دہرا رہا, رہا, رہا ہے رہا تو پھر تو اس کی طرف سے رسول اللہ نے کیسے فرما دیا ہر کسی کو سلام پہنچ رہا ہے کلا کماؤ گے اور بچے تجھے تو علی سی سمجھ رہی آتی ہے تجھے کی سمجھ لیں بندرا ہوں آگے سمجھ اپنی طرف سے اور الحمدللہ سوائے تلاوت کے باقی جتنے ذکر ہیں وہ اپنی طرف سے کرنے پڑتے ہیں وہ ادھر دیکھ بھائی اگر آپ اگر آپ, اگر آپ کسی کی چیز اٹھا کر کسی کو دے دیتے ہیں تو وہ آپ کی سمجھی جائے گی یا اس کی یہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کا سلام اٹھایا اور نماز میں رکھ دیا اور ہم نے کہہ دیا سلام اللہ کا سلام اٹھایا ہم دے رہے ہیں ہم سلام اپنی طرف سے نہیں بھیجنا چاہتے یہ کسی کا کسی کا اٹھا کر ہم دے دیتے ہیں چلو جی تو ٹھیک ہے میں نے کہا پھر حضرت یہ آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی کہتے کیوں میں نے کہا آپ پھر اس کی دے رہے ہیں آگے یہ اس کی دے رہے ہیں جس کی پھر چیز اٹھا کر دیتے ہیں اسی کی سمجھی جاتی ہے دینے والے کی خیر اب میرے بھائی بات کو سمجھنا آگے آ سلام بندوں کا جب نیک بندوں کی باری آئے گی ان کا بھی دھیان آئے گا کیونکہ حکم حضوری قلب کا تو من ہے یہ جیسے جیسے لفظ گھومتے جاتے ہیں لفظوں کا معنی گھومتا ہے ویسے ویسے ساتھ تیرا ذہن گھومتا جاؤ تاکہ نماز کے اندر دوستوں دشمنوں سب کی پہچان اور ہوتی جائے نماز تیرے سارے دین کو کامل الزام بڑھ جائے اس نماز سے ہی سارا کچھ نکال لے اب درودوں کی باری آئی تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے اور نماز پڑھتا ہے وہ کعبے کی طرف ہے اگر اگر توجہ کیا اس وقت تمہارے دل میں کعبے کا خیال تعظیم کے ساتھ نہیں ہوگا کہ ہمارا وہ قبلہ ہے اچھا دل میں خیال تعظیم کے ساتھ ہوگا یا توہین کے ساتھ سن لے جنت دوزخ کے ذکر آ جاتے نماز میں گم جائے حتیہ کہ بزرگ فرماتے ہیں فوکا ہمارے کہ جنت کا ذکر آیا اور ہوروں کے خیال میں رونے لگ گیا آواز نکل گئی جنت کے محلات کے خیال میں رونے لگ گیا آواز نکل گئی آواز کے ساتھ حرف پیدا ہو گئے حروف بھی پیدا ہو جائیں تو نماز نہیں ٹوٹتی کیوں اس وجہ سے کہ جنت کے ذکر میں رو رہا اور اللہ نے جنت کا ذکر نماز میں رکھا ہے اسی لیے رکھا ہے کہ اس میں خوب ذرا تیل اتار کے شوق ہو اس جنت دوزخ کا ذکر آیا دوزخ کے عذاب کا اب اس خوف میں رونا ادھر شوق میں ادھر خوف میں رونا شروع ہو گیا روتے या, روتے ہچکی بند گئی آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ آوازوں کے ساتھ حروف پیدا ہو گئے تو اب الٹا نماز تیری مکمل ہو رہی ہے یہ نہیں ہے کہ اب نماز ٹوٹ رہی۔ کیوں اس نے دوزق کا ذکر رکھا ہی اس لیے کہ تاکہ تیرے میرے اندر خوف پیدا ہو اگر اس خوف میں رونا چاہتا ہے تو خوف کمال کو پہنچنا اور پھر حضور سید عالم تو بہت ذات کریم ہیں آپ نماز امتی پڑھ رہا ہے قرآن کا فیصلہ ہے امتی نماز پڑھ رہا ہے رسول اللہ نے آواز لگا دی درا وہی وہی جہاں جمع ہے, ہے, ہے وہیں نماز, نماز کو روک, روک کر روک چلا جا رسول اللہ نے فرمایا مدین شریف کے بازار سے جا فلانی چیز لیا, لیا, لیا گیا لیا چلا گیا چیز جل لے جل کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی آ کر واپس پہنچا جہاں روک کر گیا تھا وہیں سے آگے شروع کر لے نماز یہ فیصلہ قرآن کا قرآن فرماتا ہے جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے نماز میں تم ہو تو جواب دو جی آ رہا ہوں لنتیا جی وہ کہ ان کو جواب دیتے رہو ان کے ساتھ صرف کلام کرتے رہو تو نماز نہیں ٹوٹی کہ وہ دنیا کا کلام نہیں وہ رب کے حبیب کے ساتھ رب. جب رب کے حبیب کے ساتھ کلام ہے تو رب کا ذکر ہے بس بات کو سمجھے کہ اب یہ ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہوا اب ذات تو ان تمام باتوں سے ہے وہ ادھر ادھر نہ جائے ورنہ حضور یہ قلم کے خلاف ہو جائے گا ارے بھائی نماز سرکار بلائیں وہ کام جو ہے وہ نماز کے اندر تو داخل نہیں ہے وہ تو نماز سے باہر ہے باہر ہو کر پھر وہ کام کر رہا ہے نبی سے بات کر رہا ہے کلام کر رہا ہے نماز میں فرق نہیں آ رہا اس کا مطلب یہ نکلا کہ اب نبی پاک کی جو یاد شریف ہے وہ ایک ایسا ذکر خدا ہے کہ نماز میں نہیں بھی رکھا آ جائے تو نماز نماز ہے بچہ تو رسور ہو وہ لانتی مقام ابراہیم کے ساتھ کھڑے ہو کر نفل پڑ رہا ہے مقام ابراہیم کا خلاف دل میں ہے نماز نہیں ٹوٹ رہی خراب نہیں ہو رہی جس پتھر پر ابراہیم کھڑے ہوتے ہیں وہ پتھر دل میں آئے تو نماز میں خلل نہیں آ رہا اگر چلا جائے چلا جائے خیال کعبے کی طرف بلکہ دل میں تعظیم اس کی موجود ہے اور دل میں اس کی تعظیم رکھ کے کھڑا ہوا ہے تو نماز, نماز وہ بھی تو پتھر ہی ہے اللہ تعالیٰ نے کہاں فرمایا ہے میرا محبوب مقام ابراہیم والا پتھر ہے میرا محبوب کابت اللہ ہے اس کو اللہ کا کعبہ تو کہو گے اللہ کا محبوب نہیں محبوب حبیب خدائی جس کو محبوب کہہ رہا ہے اب بات کو سمجھنا کسی ساری تقریر سے پتہ چل گیا کہ جو کتے نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چراسی صفا فارسی اصل میرے پاس ہے سرات مستقیم اصل اصل بھائی بات کو نہیں سمجھے یہ <سلام> ہے بصرف ہمت برسو شیخ و ہم سال از زمین گو جناب رسالت ماب باشند بچندی مرتبہ بد کرز استغراک در صورت گاؤ خر خدست کہ خیال آ با تعظیم و اجلال بس ویدائے دل میں چسپت بخلاف خیال گاؤ و خر گاؤ و خر کہ نہ آن قدر چسپیدگی مے می میں مے بد و نا تعظیم بلکہ محان و محکر مے بد و این تعظیم و اجلال غیر کے در نماز ملحوظ و مقصود میں شوت شرک میں کش یہ الفاظ کیا کہہ رہا ہے کہ اپنی ہمت کو خرچ کرنا نماز میں شیخ کی طرف اور شیخ یعنی مرشد مرشد اور مرشد کی طرح جتنے عظیم لوگ ہیں گو جناب رسالت ماب چاہے سرکار کی ذات ہوں ان کی طرف خیال کو مصروف کرنا بچندی مرتبہ اتنا مرتبہ بدتر از استغراک در صورت گاؤ کھڑے گاؤ وخر اپنے گائے اور اپنے گدے کے دل میں اس خیال لانے اور اس میں ڈوبنے سے کئی گنا بدتر رسول کرم کا خیال لانا ہے کیوں؟ کیوں؟ کہ خیال آپ با تعظیم و اجلال کہ ان کا خیال تعظیم اور عظمت کے ساتھ دل میں بیٹھ, بیٹھ جائے گا چمٹ جائے گا توجہ با تعظیم و اجلال ان کا خیال تعظیم و اجلال کے ساتھ انسان کے دل کے سیاہ ٹکے تک پہنچ جائے گا بخیال بخلاف خیال کا گدھے اور گائے کا خیال کہ وہ اتنا نہیں چمٹے گا دل کو اتنا نہیں لگے گا کہ خیال آ تعظیم و اجلال بد سو دائ ہاں دل انسانے چسپت بخلاف ہے خیال ہوگا کیا قدر چسب نہ تعظیم بلکہ و محقر کہ اس کا خیال اگر آئے گا تو تحقیر کے ساتھ آئے گا احانت کے ساتھ تعظیم کے ساتھ نہیں آئے گا ای تعظیم و اجلال غیر کہ در نماز ملحوظ و مقصود میں شود غیر کی یہ تعظیم اگر آ جائے یہ خیال آ جائے تو نماز میں شرک کی طرف بندہ چلا جاتا ہے اب مان سے بتانا یار اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہابی کی نماز یہ ہے کہ جب اتہ شروع کرو اور سلام کی باری آئے اس وقت بھی رسول اللہ کا خیال نہ تو دو خرابیاں لا ایک شرک بنے گا دوسرا گدے اور گائے کے خیال سے بدتر ہو یہ دو باتیں اس نے کی یہ سرا سے مستقیم کتاب ہے وہابی وہابیوں کا بڈھا چمگادڑ ازازیل ہندوستان جس کو میں کہتا ہوں وہ کہتے ہیں اسماعیل دہلوی اور میں کہتا ہوں ازازیل دہلوی کیا کہتا ہوں اس کو اسماعیل دہلوی جس کو یہ رئیس الماہدین کہتے ہیں کہ توحید اس نے ہندوستان میں پھیلائی ہے اس سے پہلے شرک ہی شرکتا اس لانتی کی یہ بات فارسی اصل کتاب سے میں نے سنائی ہے بازار میں اردو اردو پر پابندی ہے اب اردو کیونکہ وہ ہاویوں کو بھی پتا چل گیا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 حضرت صاحب لانت ہوں ایمے کرو حکومت نو آسے پاسے کریے ابھی تو فی اگلے آخر کہ انگریز کی حکومت یہ مامے نے مامیا نے چوکے پاس چکی ہوں سمجھ لگی ماموں نے اٹھا کر چھپا کر دی چڈ پر کر دی اب بات کو سمجھنا یہ کہتا ہے کہ رسول کا خیال آئے گا تو دل میں تعظیم اور عظمت ان کی آئے گی اور تعظیم عظمت آئی تو ایک شرک ہو گیا دوسرا گدے اور بیل کے خیال سے گائے کے خیال سے بدتر ہو جاؤ اب بات کو سمجھنا ہوئے اس لانتی سے میں پوچھتا ہوں لانتی اگر کابے کے سامنے کھڑا ہے بول کعبے کا خیال دل میں آئے اگر کہ وہ ہمارا قبلہ ہے توہین کے ساتھ ہے یا تعلیم کے ساتھ ہے اگر تعلیم کے ساتھ ہے تو یہاں حرامی کیوں نہیں کہتا کیا کعبے کا پتھر خدا ابے کا پتھر خدا ہے اس کا خیال نماز کو مضبوط کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہوتے ہیں اس پتھر کا دل میں خیال آئے کیوں کہ جب نماز پڑھ رہا ہے من مقام ابراہیم اب اللہ فرما رہا ہے مقام, مقام, مقام جس پتھر جس پر ابراہیم کھڑے ہو کر کعبے کو تیار کر گئے اس پتھر کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھو کھڑے ہو کر نماز پڑھو ایمان سے بتا کیا جب نماز نیت کرے گا اس پتھر کا خیال اگر خیال لانا منصوری نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا دور ہو کر پڑھو تاکہ خیال آئے ادھر ادھر یہ ہم تمام عوام جو پتہ نہیں کن کن خیالوں میں ایک چیز کو دیکھ لیں سارا دن خیال میں رہتے ہیں ایسے ہمارے احمد ہیں خود بہادیوں کا بھی یہ حال ہے ادھر ہمارے دلوں کا یہ حال ہے ادھر فرداتا ہے تو پتھر کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھو پھر مطالبہ رکھتا ہے خیال نہ آنے پائے معلوم ہوا ہے اس کتے کا جو ہے اس کا دین ہے اور پھر رسول اکرم ان کا تو پہلے بتا دیا وہ ایمان سے بتا جب حل کا نماز میں خیال آیا اور رونا شروع ہو گیا شوق میں جنت کے محل کا خیال آیا شوق میں آیا اور وہ شوق دل کے اور کے تک پہنچ گیا تبھی رونا آتا ہے نا اور رونا اتے اتے نہیں آتا دل پکڑ دیے گل پھر رونا ایسے ہیں نا, نا جب وہ کہا لکھ رہے ہیں سارے جنت کے جن شوق میں تو خوف میں روتا ہے روتا ہی چلا جائے نماز کے الفاظ نہیں نکل رہے اب کوئی اور ہی الفاظ نماز سے نکل رہے ہیں نماز میں فلل نہیں آ رہا کوئی نہیں لکھ رہا پتھر خدا کی بارگاہ میں الٹا نماز پسند ہو گئی اور کتے جنت کی حورے تو مستفا کے در کے تربانوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ان کا تو, ان تو جی یہ حکم ہے جی ان کے لیے بلی گے, بلی گے, کہ نماز پڑھ رہے ہو وہ بلا رہے بلی ہیں بلی چھوڑو جاؤ بلی جا! بلی اب نماز کا خیال ہی ختم, بلی ختم بلی اب رسول بلی کا بلی اور اس کے کام تھا مرے جب رسول سات لے جب بلا لیا نماز پڑی ہوگی اب نماز کو تو روک کر جا رہا ہے نماز کا خیال ادھر ہی رہ گیا اب رسول اللہ کا خیال ہے یا ان کی خدمت کا خیال, <تصفح> خیال <تصفح> <ہے>؟ <تصفح> ان کتوں سے کہے ہمیں و حدیث تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جتنا ڈوبا ہوا ہے تھڈو ہی موک گیا پچھلا اصلوں پچھلا خیال ختم ہو گیا اب صرف رسول اللہ کا خیال ہے یا ان کی خدمت کا خیال ہے تو خدا تعالیٰ نے نہیں کہا کہ یہ گدے سے بستر ہے نماز ٹوٹ گئی رسول اللہ نے نہیں فرمایا وہابی بھی بول پڑا وہابی کیونکہ یہ اتنا تیز ہے کہ یہ فارمی چوچا ہوتا ہے نا یہ اس سے بھی زیادہ تیز ہے ایمان سے اتنا تیز ہے یہ توحید میں کہ خدا کو سمجھانے لگ جاتا ہے بھابی کا مطلب یہ ہے جا ربھاوے ایتھے رہ گیا نا تو اتے آنی سی تین جڑا پٹھا چلا گیا کام خراب ہو گیا میں کشمیا تیا کہنا اصل میں بھی وہی بھابیوں باہبی کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالی سے بھی کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں توحید کے خصوصاً باب کے اندر اس نے ایسی ایسی, ایسی باتیں کر دی ہیں جن سے یہ جو ہے ایک تو دل نہیں مانتا ان کو دوسرا یہ بریلوی جو ہے چننی جو ہے اس کو موقع مل جاتا ہے اتنے رب رہ گئے اے وابی کا خلاصہ ہے ہتھی ایمان سے میں شاہد عادل گواہ پیش کرتا ہوں میرے حضرت صاحب بڑے میرے حضرت صاحب, حضر صاحب بڑوں کو آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے آپ ایمان سے بچائیں سچے ہیں جھوٹے ہیں حضرت صاحب, حضر صاحب نے مجھے خود, خود بتایا چوک بیتلا پر نماز پڑھ رہا تھا آپ دیسی یعنی جٹ دیسی طبقے سادے لباس میں ہوتے ہیں سادے طبقے کے لباس میں ہوتے ہیں ریونڈ کی جماعت پڑی ہوئی تھی انہوں نے سمجھا جٹ بندہ امیر صاحب کہہ رہا ہے ان کو یہ بمار صلاح کا اللہ رحمت اللہ عالمی جو ہے نا یہ آیت کھا رہی ہے ہمیں بس اگر یہ نہ ہوتی تو پھر ہم پریلویوں سے پوچھتے کیا تم کیسے شان بیان کرتے ہو دوسرا حضرت صاحب نے فرمایا مظفر گڑھ اسٹیشن پر میری بات ہو گئی دیوبندیوں سے مظفر گڑھ اسٹیشن پر دیوبندیوں سے باس ہو گئی تو آخر میں آ کر یہاں ختم ہو گئی کہ اس نے کہا او مولوی صاحب اب ہمار سلح کا اللہ رحمت اللہ عالمین ہمیں تو یہ مار رہی ہے اگر یہ نہ ہوتی پھر ہم تم سے پوچھتے تو میں نے صحیح مانے بات کیا نا اصل میں یہ بیچارے غصے میں رہتے ہیں درد میں رہتے ہیں فکر میں رہتے ہیں ابن تیمیہ بھی اسی طرح فکر میں رہتا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مشورے دیتا رہتا تھا لیکن کیا کریں اللہ تعالیٰ کسی کی سنتا نہیں مشورے مشورے لکھ لانا تھے نہ ایمان سے, کہتا ایمان سے تمہیں کہتا ہوں ایمان سے تمہیں کہتا ہوں ابن تیمیہ جو ہے وہ اس کوشش میں رہت رہا کہ کاش کے کسی نبی ولی کی قبر باہر نہ ہوتی اور ظاہر نہ ہوتی چھپ چھپتہ ہی نہ لگتا کسی کو کہ شرک نہ ہوتی اللہ تعالیٰ نے ایسا کام کیا اس نے قبریں حر... رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کر دی اور رکھ دی مسجد میں پہلے مسجد کے ساتھ تھی اور وہابیوں کا دو یار ایمان سے اللہ تعالیٰ نے کیوں کی اخیر کیا اتنا بڑا کہر وہابیوں پر ڈال دیا کہ پہلے تو مسجد کے بغل میں مسجد کی دیوار سانجی مشترکہ کے ساتھ روزہ انور بنوا دیا قبر شریف رکھ دی اور جب این وہابیوں کی حکومت کا وقت آیا عرب میں تو ان کے ہاتھوں سے مسجد میں قبر شریف رکھ دی اب چاروں طرف مسجد ہے درمیان میں حضور کا روزہ ہے چاروں طرف سے نمازی ہوتے ہیں ایمان سے بچا اللہ نے کتنا بڑا قہر ڈال دیا وہاں بھی اوپر یہ بیچارہ کیوں نہ رو سچا ہے اس کے اندر کوئی اندر اندر داخل ہو کر نہیں دیکھتا ٹوٹ رہی ہے گسے اری گل کرنے تھی چاہیے سانو ہی چاہیے میں کتب یا لانتی دل کی تمہیں گل کر ابن تیم اور اس کا یہ ٹبر جو ہے تیم بھی وہ بھی ٹبر یہ سارا یہی کچھ اسی درد فکر میں رہا وہ اس فکر میں رہا کوش کے کسی نبی کی قبر باہر رابع کیا کھلو جا باہر اپنے گھر وہ بھی تیرے ہاتھوں ہی رکھا گا وچکار آپ پتہ کیا کہتے ہیں پتہ کیا کہتے ہیں یار وہ ادھر ادھر سے تو ڈھکی ہوئی ہے نا میں نے کہا شکر ہے ڈھکی ہوئی ہے کہتا میں نے کہا ڈھکی ہوئے تو پھر ادھر ادھر نماز پڑھ لیں ٹھیک ہے کہتا میں نے کہا کتے کا بچہ جہاں پر بھی بزرگوں کے دربار بنے ہوئے ڈھکے ہوئے ایمان سے بچا ہوئے داتالی حجویری کا روزہ پاک کبر اندر ہے باہر دیواریں ہیں یا نہیں ہیں تو یہ کتے کہتے ہیں وہاں نماز پڑھنے سے نماز ہوتی نہیں ہے شیرک ہے شرکا ہے شرکا ہے یہ تو بت پرستی ہو رہی ہے کتے کا بچہ سب سے بڑی بت پرستی وہاں ہے اور میں کسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں اگر ان کا بس چلے انہوں نے روزے کے گرانے کا تو انہوں نے لکھا ہے میرے پاس پورے عرب کی کتاب آئی ہے وابی کے وابی سعودیہ کس کی موہرے ہیں اتبرک اس کتاب کا نام ہے انہوں نے لکھا ہے اگر اگر ان سنیوں کا خوف نہ ہوتا قبر پرستوں کا اتنے کا خطرہ نہ ہوتا آو تو یہ روزہ جو اوپر بنا ہوا ہے اس کو گرانا شری طور پر فرض ہے ہم گرا دیتے صرف ان کے ڈر سے بچے رکے ہوئے چلو تم لانے تھی اللہ شہر کو ہر طرح نے بندے بیچے تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ اب سمجھے اس شیطان سے کہو تو شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ خیال سید لمبے آپ رہا ہے نماز میں خیال جو ذکر رکھے ہیں جن جن کا ذکر ہے جس جس طرح ذکر ہے اسی طرح ذکر جس طرح ذکر, جس طرح ذکر ہے اسی طرح کا خیال لانا ضروری ہے حضوری یہ قلب, قلب ہوتی تب حضوری کلب ہاں اگر دشمن یہودیوں کا ہے تو غضب والے خیال کے ساتھ عیسائیوں کا ہے گمراہی کے خیال کے ساتھ فرا کا آئے تو اس کے لانتی اسی خیال کے ساتھ جو ان کا لان جو وہ کرتا تھا جو دشمنی مر گرد ہے شیتان کا آئے تو اس کی ایسی سے۔ جس طرح کا ذکر ہے اسی طرح کا خیال دل میں لانا ضروری ہے یہی حضوری یہ ہے جب آقا کا انعامدار کا خیال جب آقا نامدار کا نام دار کا ذکر آئے جس طرح کا حضور کا ذکر کا ہے اسی طرح ڈوبتے چلے جاؤ تمہاری نماز کامل ہو جائے گی آخر, آخر میں یہ بات بیدار کہنا بیدار چاہتا, ہوں چاہتا ہوں کہ رازیل دہلوی نے یہ کہا ہے کہ صرف ہمت بس ہوئے شیخ شیخ رسول اکرم صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی ہمت اور خیال کو خرج کرنا صرف کرنا لگانا اس کو جو اس نے بتایا کہ یہ گائے اور گدے کے خیال سے بدتر ہے من اللہ آگے جا کر اس کی وجہ یہ بتا رہا ہے کہ ایسا خیال انسان کے دل میں جب پیدا ہوگا تعظیم و اجلال کے ساتھ کیونکہ ظاہر رسول اللہ کا خیال ہے تو تعظیم و اجلال کے ساتھ آئے گا دل میں بیٹھ جائے گا شرک کی طرف لے لیجیے شرک ہو جائے گا. شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے جبکہ گائے اور بان گدے بان کا خیال وہ تعظیم کے بغیر ہوگا تو ان کے ساتھ ہوگا اب بات کو سمجھنا ضرور یہاں جو اس پر میں اصل اس کی بنیادی چیز پکڑنا چاہتا ہوں نا جس سے ان کا اعتقاد ظاہر ہوتا ہے اور وہ اعتقاد اصل وہ اعتقاد اس بکواس کا سبب بنا, بنا اصل ایک اصل اس بات, بات, بات, بات, بات اس فار فار سے اس ساری عبارت سے آخر میں جا کر ایک بنیادی چیز سمجھ آتی ہے جو ان کے اس کفر اور اس گستاخی کی بنیاد ہے وہ بنیادی چیز کیا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تعظیم اور عظمت کے ساتھ آئے گا تو اب بنیاد کیا بنتی ہے ان کے اطقاد کی کہ دل میں تعظیم اور عظمت کا خیال نہیں ہونا چاہیے اب بات کو سمجھنا میں مناظرانہ انداز میں ذرا ان سے مخاطب ہوتا ہوں کہ یہ جو نماز کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال شریف تعظیم اور عدمت کے ساتھ بزرگی کے ساتھ جو آ رہا ہے پیدا ہو رہا ہے مومن کے دل میں یا یہ جی خیال ادھر لگاتا ہے تو میں پوچھتا ہوں،, ہوں،, ہوں تو جو کہہ رہا ہے really, کہ یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے بتا میں شکیں بنا کر سوال کرتا ہوں کہ یہ خیال جو تعظیم کے ساتھ آ رہا ہے رسول کی حیثیت سے آ رہا ہے جس کو, کو کہہ رہا ہے کہ شرک تک لے جائے رسول کی حیثیت سے آتا ہے یا خدا کی حیثیت یعنی جب رسول اللہ کا خیال آئے گا تو رسول اللہ کی حیثیت سے آئے گا یا خدا ہونے کی حیثیت سے لانتی اگر خدا ہونے کی حیثیت سے آئے تو کھینچ کر خیش <flats> کیا لے جائے گا پھر وہ ہی شرک ہے اور, اور کتے اور اگر اے اے رسول ہونے کی حیثیت سے آئے, آئے تو یہ جب تک بھی رہے اے رکھنا اے فرض ہے تعظیم کے ساتھ رکھنا بھی بھی بھی فرض ہے کیوں کہ دل میں یہ خیال رکھنا یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ جو اس رسول معظم کے واسطے سے ملی ہے وہ ہمارا رسول ہے وہ ہمارے معظم ہیں وہ ہمارے محترم ہیں ان کو واجب ال تعظیم ہے یہ خیال عظمت و تاز کے ساتھ رسول کی حیثیت سے رکھنا اول سے لے کر آخر تک فرد ہے اگر درمیان میں چھوڑ جائے تعظیم چھوڑ جائے تب بھی کافر اگر رسالت کا احتکاب چھوڑ جائے پھر سمجھو پھر سمجھو دوبارہ سمجھا جس کو تم کہہ رہا ہے یہ تعظیم کے ساتھ خیال شرک تک لے جائے میں پوچھتا ہوں بتا تعظیم کے ساتھ جو رسول کا خیال آئے گا رسول کی حیثیت سے آئے گا یا خدا کی حیثیت کیا مطلب اس کو خدا سمجھ کر خیال لائے تو پھر شرک ہے کتے یہ تو کہتا ہے شرک تک لے جائے گا جب کسی کو خدا سمجھ لیا تو شرک ہو گیا آپ شرک کی طرف جانا نہیں ہے یہ خود شرک ہے اور اگر رسول کا خیال آئے رسول کی حیثیت سے یہ نماز کسی اللہ ملت کے ملت رسول کو ملی ہے, है ہے है اور وہ رسول معظم ہیں ان کی تعظیم دل, دل میں رہتی, رہتی اول سے آخر ان کو رسول سمجھنا اور رسول سمجھنا اور معظم ساری کائنات مخلوق سے یہ اعتقاد رکھنا چاہے خیال کے ساتھ ہو چاہے خیال کے بغیر یہ ایمان کے لیے ضروری ہے اگر یہ خیال اور اعتقاد ختم ہو جائے تو پھر ایمان ہی گیا تو کتے اب تیری بات کدھر گئی تیری بکواس کدھر گئی اب دیکھو وہ جو میں نے پیچھے بات کی تھی کہ رسول بلائیں تو بتائیں جب رسول بلا رہے ہیں تو خیال میں پہلے حدیث سناتا ہوں حدیث کس کی ہے بخار شریف شریف لانتیاں نو چڑے بخار سورت انفال بولو بولو بولو آیت نمبر چوبیس يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول سبحان الله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم سبحان الله واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تخشعرون لو اللہ کو جواب دو اور رسول کو جواب دو جب تمہیں وہ بھی ایسی بات کی طرف جو تمہیں سنے بھی ہے اللہ کو جواب دو اور ایمان سے بتا کبھی کسی صحابی کو یا کسی غیر صحابی کو کسی مومن کو اللہ نے پکارا اللہ فرما رہا ہے اللہ کو جواب دو پھر فرماتے اور جب تمہیں بلائے اس بات کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کر دیتی ہے سمجھ نہیں آئی جو تمہیں اللہ نے تو بلایا کبھی نہیں اور اللہ فرماتا ہے اللہ کو جواب دو اور رسول کو جواب دو اللہ کی ت... اللہ آواز سے, آواز سے پاक پاक ہے پاک ہے اس نے کبھی بلایا کسی کو جی نہیں یعنی امتیوں کو, बولائی बولائی کو بلاتا ہے تو نبیوں کو بلاتا ہے امتیوں کو بلاتا ہے بلاتا ہے تو فرشتوں کو بلاتا ہے امتیوں کو تو کبھی نہیں بلایا تو یہ اللہ جب بلایا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے جب رسول اللہ بلاتے ہیں وہی اللہ کا بلاتے ہے انتیوں سے پوچھ اللہ تعالی ان کے اللہ تعالی نے تو ایک اتنا بات ایک کر رکھی ہے ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ بلائیں تو سمجھو میں ہی بلا رہا ہوں بس اب بخاری شریف کی حدیث سنی بخاری شریف کی حدیث کی محد سے بنے کثیر نے پہلے سند پیش کی ہے اور پھر آگے صحابی رسول جو نماز پڑھ رہے تھے ان کا نام تھا ابو سعید بن کا نام تھا چلو اگلا نہ ہی آیا ابو سعید تو یاد رکھو گے کہ نہیں ابو سعید نام کے صحابی ہی یہ نماز, نماز پڑھ رہے ہیں بخاری شریف کال اکن تو سلی میں نماز پڑھ رہا تھا فمر ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ساتھ سے گزرے فدایا مجھے بلایا فلم آتے ہو میں نہ آیا حتہ سلح تو نماز مکائی پھر گیا تم آتا تو پھر حضور کے پاس آیا فقال منعك کیڑی گلوں رہ گیا میں سی آیا نہیں میں نے بلایا آیا نہیں آیا کس آیا آما آما چیز آما نے تجھے روکا الم یق اللہ منس جی بول رسول کیا اللہ نہیں فرما رہا جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو آؤ اس کا مطلب ہے آیت پہلے اتری ہے رسول اللہ بعد میں یہ فرما رہے بلایا بلانا آپ کا بعد میں ہے آیت کا اترنا پہلے ہے یہ آیت کی تفسیر سمجھ نہ آتی اگر رسول اللہ بلا کر نہ دکھاتے اگر آپ اب بتا اس کا یہ قرآن وہ بخاری یہ قرآن پاک وہ بخاری پاک دونوں بتا رہے ہیں دونوں سمجھ نہیں آئی یہ دونوں بتا رہے ہیں کہ جب اللہ رسول اللہ رسول بلا یعنی رسول اللہ بلا ان کا بلانا ایک اللہ کا بلانا رسول اللہ کا بلانا اب نماز اللہ کی تھی وہ رب کا بلاوا تھا جب رسول اللہ نے بلایا اللہ فرما رہا ہے یہ بھی میرا ہی بلانا ہے یہ بھی اب ایمان سے بتا جب رسول اللہ جب اللہ کا بلاوا نماز ادھر ہے نماز کی شکل میں ہے تو وہ نماز ہے اور جب ادھر وہ رب کا بلاوا ہے وہ رب کا بلاوا ہے تو یہ کس کا بلاوا ہے یہ بخاری اور قرآن فرما رہا ہے یہ بھی کس کا بلاوا ہے ایمان سے بتا یہ قرآن اور بخاری نے فرما دی بتا دیا کہ اس حال میں جس حال میں رسول اللہ نے بلایا, بلایا, بلایا تھا اور بلایا وہ نماز پڑ پڑھ رہے تھے اسی نماز کی حالت میں وہ چلے جاتے ایمان سے بتا کہ اس وقت جا کر رسول اللہ کی خدمت میں مصروف ہو جانا لازمن نماز سے خیال ہٹانے کا نتیجہ دیتا ہے یا نہیں دیتا بول <سؤال> بول بول بول تو لاکھ ہے ایسے مذہب پر جو یہ کہے کہ تعظیم رسول کی لانتی جب مقام ابراہیم کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس پتھر کی تعظیم دل میں کھڑی ہے اگر ذہن سے غائب بھی ہو جائے تو کیا ہے تعظیم تو کھڑی ہے نماز سے باہر نکلو تو تعظیم ہے یا نہیں ہے تو نماز میں داخل ہوتے ہو توہین فرد ہو جاتی ہے پتھر کی کیا قرآن ہاتھ لاؤ صرف ٹول کی نہیں دون کوئی ادھر ای لگا جائے ٹولا سے کوئی ای لگا جائے مہربانی قرآن حدیس ہاتھ نہ لا فو ت قرآن و حدیث صحیح سمجھ اس وقت آتا ہے جب نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو ولیوں کی تعظیم ولیوں کی حیثیت سے دل میں رہے نبیوں کی تعظیم نبیوں کی حیثیت سے دل میں رہے خدا کی تعظیم خدا کی حیثیت سے ہمیشہ دل میں رہے اس تعظیم کو لانتی شرک سمجھتے ہیں ان کے پر ان یہی لانت ہے है है اور جب یہ سیاہ ٹکا آ گیا کہ تازیم شرک ہے محال ہے قرآن و حدیث کو سمجھنا یہ اصل نقطہ ان کی اصل بیماری میں نے تمہیں یہ تعظیم خدا کو شرک سمجھتے ہیں اور خدا کو مشورے دیتے اپنا تعظیم عباد اللہ کو شرک سمجھتے یہ کتے مجبوری سے جتنا یہ تمہارے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تازیم کا ذکر کر لیتے ہیں اندر سے کٹتے رہتے ہیں کہ کریے ساری سنگی انگوٹھا رب نے یا نہیں کیا مطلب رب سان مجبور کیا دکے نال ہی سارا کچھ اندروں ہالے بھی اندر نہیں منتا پیا دل نہیں مانتا جس طرح کے شیعہ مذہب شیا مذہب والے ادرو سچی پوچھو توڑ دے جے ویخنے حسین کسے نہ کسی بھی رہ گیا دشمن جی ویخنے بیٹھا نیٹا جی ویکنے علی نڑ وٹی رہا تر حکومت کا موقع دتی رکھا اندر جہی ہی ہے تو نہیں جاننا بالکل دونوں سڑتے اللہ انہوں دے اندر وڑ کے بھی کوئی نہیں ویختا انہوں دے اندر وڑ کے میں ویخ لیا ہزور جو میں نہیں ارے میرے بھائی نماز ہو یا نماز سے باہر ہو حج ہے یا کسی جگہ تعظیم احترام اللہ کا اللہ کی حیثیت سے رکھنا ضروری ہے اللہ کے مبارک بندوں کا بندوں کی حیثیت سے رکھنا ہے ہر وقت اندر رہے اگر کوئی, اگر کوئی اگر کتا کہے مزیز. کوئی کستا جب میں نماز پڑھتا ہوں میں رسول کی تعظیم کو باہر رکھ لیتا ہوں آئی ہے سمنا چاہیے اور پھر فن فن ہم یہ پوچھتے ہیں اگلی گل سنگ کہ تعظیم جو آ رہی ہے یہ نماز جو پڑھ رہا ہے نماز کے نماز کے کام سے نماز کے کام سے تعظیم رسول کی فی رسول اللہ کے غلاموں کی ہے دل میں یا نماز, یا نماز سے اللہ, اللہ کی تعظیم ہے है है है है है है ایمان, ایمان سے بتا, بتا نماز کس کے لیے پڑھتے کیا مطلب عبادت, عبادت, عبادت اللہ کی کرتے ہیں فرما برداری رسول اللہ عبادت کس کی کرتے ہیں پر فرما برداری کیونکہ ہم نے ہم نہ, خدا نہ خدا دیکھا, دیکھا, دیکھا, دیکھا, دیکھا نہ اس کی کچھ سنی نہ کبھی فرشتے ملے ہم نے تو جو, جو کچھ لیا ہے اے پاک محبوب تیرے بہن مبارک, مبارک سے لیا تیرے منہ شریف سے لیا سمجھ نہیں اگر فرما دیتا خدا ایسا ہے ہم ویسا مانتے تو فرما دیتا ویسا ہے ہم ویسا مانتے تو جیسے فرما دیتا ہم ویسے مانتے ہمیں کیا معلوم وہ کیسا ہے ہمیں کیا معلوم وہ کیسا ہے تو فرما دیتا نماز نہ پڑھو اس کی عبادت ہے ہم کہتے ہیں نہ پڑھنا تو نے فرما دیا نماز عبادت ہے ہم نماز کی بات ہم تو اتنا جانتے ہیں سبحان اللہ جب اتنا ہی حقیقت ہے تو میرے بھائی بات کو سمجھنا کوئی مسلمان دل, دل میں جب دل نماز, نماز پڑھتا ہے تو نماز, نماز خدا, خدا کے لیے پڑھتا, پڑھتا, ہے, پڑھتا, ملاز ملاز پڑھتا, پڑھتا ہے کسی مسلمان کے لیے یہ سمجھنا کہ یہ رسول اللہ کے لیے یعنی رسول اللہ کی عبادت کے لیے نماز پڑھ رہا ہے لانتی ایسا بندہ سمجھنے والا کسی مومن کے دل میں یہ گمان نہیں گزر سکتا گمان کیا خیال بھی کتے کا بچہ ہے جو مسلمانوں کے متعلق یہ سوچے کہ یہ مسلمان ہے اور پھر گیا کیا کر رہا ہے یہ عبادت نماز رسول اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے یعنی رسول اللہ کی عبادت کے لیے ہم نماز رسول اللہ کے لیے پڑھتے ہیں لیکن کیا مطلب رسول اللہ کی اتاد کے لیے فرما برداری کے لیے رسول اللہ کی <Pomis> نماز الل رسول اللہ کے لیے بھی پڑھتے ہیں خدا کے لیے بھی پڑھتے ہیں خدا کی عبادت کے لیے رسول اللہ کی نماز دونوں کے لیے پڑھتے لیکن فرق کتنا ہے خدا کے لیے پڑھتے ہیں تو اس کی عبادت کے طور پر رسول اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو اٹاد کے طور پر سمجھیے ایک ماں ہے اپنی ماں سمجھنا ہے والد بالکل چیز ایک ہے چیز تیرے لیے ماں ہے اس کے لیے کسی کی بھتیجی ہے کسی کی بھانجی ہے چیز ایک ہے نماز ایک ہے خدا کے لیے ہے تو اور معنے میں رسول کے لیے ہے نماز ایک ہے اگر کعبے کے لیے پڑھتے ہیں تو اور معنے میں سجدا ایک ہے کابے کے لیے کرتے ہیں اور معنے میں خدا, خدا کے, کے لیے, لیے کرتے ہیں हैं. اور معنی میں خدا, مانے خدا مانے کی عبادت کے لیے کرتے ہیں اور قبلے کے لیے کرتے ہیں کابے کی طرف کرتے ہیں تو قبلے کی حیثیت ہے کہ وہ قبلہ ہے وہ ہم نے کبھی خدا کو قبلہ نہیں سمجھا قبلے کو خدا نہیں سمجھا ہم نے کبھی اللہ کے فضل سے ہم نے کبھی قبلے کو بولو ہے اور خدا کو جو قبلہ ہے اس کی کچھ سمت ہے اور خدا سمتوں سے پاک جو قبلہ ہے اس کی کوئی سمت ہے جو خدا ہے جو قبلہ ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی سمت ہے اس کی سمتیں نہیں ہیں سمجھ لیجیے اور سن لے خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں سمتوں سے پاک ہوں یہ جو رکھا ہوا ہے صرف تیرے خیال کو ایک طرف جمانے کے لیے ورنہ آ, ہم نے ایک حکم ایسا بھی رکھا ہے جس سے پتہ چلتا ہے ہم سمتوں سے پاک تاکہ تجھ پر کھل جائے تاکہ تجھ پر کھل جائے. جائے یہ نہیں ہے کہ عبادت خدا کی نماز خدا کی نماز جل شان ہو تمام ایسی ہے کہ بغیر سمت کے نہیں ہوگی نہ جب میں بغیر, بغیر سمت کے ہوں تو میں نے ایسی نماز بھی رکھ دی ہے جو بغیر سمت کے ہوتی ہوتی ہے وہ کون سی نماز ہے سفر میں ہو شہر سے باہر ہو سواری پر سوار ہو موڑ رہی ہے <śup>: हैं تم نمازوں پر شروع کر دو سواری مغرب کی طرف تیری نماز کی رکعت ایک ہو گئی دوسری رکعت سواری مشرق کی طرف تیسری رکعت شمال کی طرف چوتھی رکعت جنوب کی طرف اے نماز جدھر رخ اللہ ہی اللہ ادھر وجہ ہے ادھر وجہ ہے میں بدلنا نہیں چاہتا اور وہ کافر ہو جاتا ہے جو یہاں ترجمہ کرے کہ اللہ کا چہرہ وہ کافر ہو جائے گا اللہ چہرے سے پاک ہے کیونکہ آزاد اس کے نہیں ہے بولے مرے اجزا سے وہ پاک یہ نہیں کہنا چہرہ مانا نہیں کرنا وجہ ان کا مانا وجو نہیں رکھنا کوئی پتہ نہیں اللہ کا کیا مراد ہے اللہ ج شانوں کی کیا مراد ہے میں نے اسی طرح لیکن اتنا ضرور ہے اتنا کہنا پڑے گا جدھر بھی جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی ادھر ہی کئی درمانہ کرتے ہیں اللہ کی جہت ہے تفسیروں میں آئے یہ بھی تو گیا ہے جدھر روک کرو اللہ کی جہت ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ سمتوں سے یہ جو سمت اس نے رکھی ہے محض اس لیے کہ تیرا دل پریشان تیرا دل پریشان نہ ہو چلو ایک طرف لگا تو رہے نا مگر وہ وہ نماز کیوں رکھ رکھنی بغیر سمت کے تاکہ ذرا عقیدہ اپنا سنبھال لے سمتوں سے پاک ہے لہذا جو قبلہ ہے وہ خدا نہیں جو خدا اب قبلے کی تعظیم دل میں ہوتی ہو جو خانہ کعبہ کی تعظیم نہ کرے کافر ہے جو کہے جب میں نماز پڑھتا ہوں تعظیم نکال دیتا ہوں میں ایسے بندے کو مشورہ دیتا ہوں جب تو نماز, نماز پڑھنے لگے،, لگے تو باپ کو نماز باپ میں باپ, باپ نہ سمجھنا نماز سے باہر جب نکلو کہو آپ ابا جب نماز میں رہو تو کہو ابا کتے کا بچہ نماز میں ابا سمجھ کیوں جو خدا کسی کا نہیں خدا تو کسی کا ابا نہیں وہ جو ابا ہے وہ خدا نہیں جو خدا ہے وہ ابا نہیں تو لانتی کا بچہ مختلف حیثیات ہے اعتبارات ہیں لحاظات ہیں لا لسیات لاپاتا تل لپاتا لات حکمت اگر مختلف حیثیتیں اور لحاظ نہ ہوتے تو حکمت ہی باطل ہو جاتی حکمت یہی ہے ایک ایک ماں بھی ہے بیوی بھی ہے کیا گزر کیا گزر ایک عورت وہ میری بھی ہے اس کی بھی ہے اس کی بھی ہے اس کی بھی ہے کیا گزر لیکن ارادہ یہ ہونا چاہیے میری ہے تو ماں ہونے کی حیثیت باپ کی ہے تو بیوی ہونے کی حیثیت اس کی ہے تو خالہ ہونے کی اس کی ہے تو پھپھی ہونے کی ہے چیز ایک ہے کتے کا بچہ اسی طرح نماز جو ہے چیز ایک ہے رسول اللہ کی ہے تو فرما مرداری ہو خدا کی ہے تو عبادت میں نماز پڑھتا ہوں میں ایمان سے بتا استاد کہتا ہے،, ہے نماز پڑھ بزرگ کہتا ہے نماز پڑھ نماز پڑھتا ہے اس کو راضی کرنا بھی مقصود ہے رسول اللہ کو راضی کرنا بھی کیا نماز سے اس کو ناراض کرنا مقصود استاد کو اگر طالب علم کا یہ دل ہے استاد بھی راضی ہے رسول اللہ بھی راضی ہوں خدا بھی کتے کا بچہ ہوگا جو کہے شرک کر رہا ہے وہ لانتی کا بچہ اس کو راضی کر رہا ہے تو اور ارادے سے اس کو کر رہا ہے تو اور ارادے سے اس کو کر رہا ہے یار اتنا بھوت میں ایسے نہیں پہنے رکھا اس کا نام آزادیل ہندوستان رکھا ہے میں نے اسماعیل دلوی کا اس کے جو چاچا جی تھے شیخ عبد العزیز محدے سے دلوی اللہ شیخ عبد پانی پتی رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں ہاں وہ بھی شیخ افسل عزیز کے شاگرد وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو اسماعیل دل تھا اس پر ایک سوال ڈالا اس لیے ایک ہاں اس پر ایک سوال ڈالا گیا شیخ صحاق دہلوی نے بند کیا یا شیخ افضل عزیز نے حضرت کو جواب ہی نہ آئے انہوں نے فرمایا بھئی ہم نے یہ سمجھا تھا کہ حضرت کو علم آ گیا ہے اس کو تو ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے حضرت کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے سن لو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ان کے پاس فنون آ سکتے ہیں اور آئے ہوں لیکن دین کی فہم سے یہ لوگ خالی ان لانتیوں نے جہاں پر دین کی خدمت کیا دین کو رسوا کیا جہاں پر بھی خدمت دین کو رسوا کیا پورے ملکوں ملک کا مطالعہ ملک ملک ملک ملک ملک ملک ملک ملک جہاں پر ان کی حکومت ہے جہاں پر, لکل پر لکل لکل ان کی خدمات ہیں پتہ نہیں ہزاروں ان کے ملا شاف الدیث بیٹھتے ہیں لانتی کے بچے ایک نہیں ہے جو مسلمانوں کو عجت دلوانے جہاں پر جی ہاں زلیل رسوائی کرا ہیں جہاد کے لیے تلوار اٹھاتے ہو تو تباہی مسلمانوں کی ہوتی ہے کہیں نہیں دیکھو گے ان لانتیوں کے ہاتھوں سے کہیں کفر زلیل ہوا ہو ہمیشہ مسلمان سمجھ نہیں آ رہی اس وجہ سے دین اور دین والے مسلمان ان خاتموں سے تنگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں اے خدا میں دین شالہ کاکھ نہ رہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق میں دو فصلتیں جمع نہیں ہو سکتی دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ایک دین کی سمجھ اور ایک حسن سیرت ایمان سے مت ہوں کے بڑوں کا بھی مطالعہ کیا ہے انتہائی بد تمیز اور باشی نظر آئے لوڈے باز پتہ نہیں کیا کیا سیکھتے ہیں ان کے اندر ایسی ایسی لوڈے بازی کی باتیں کرتے ہیں کہ شرم سے ڈوب مرتا ہے دونوں چونو حسن سیرت سے بھی خالی ہیں اور دین کی سمجھ تو آپ نے دیکھ لی ہے ابھی ابھی آپ کو سمجھا دیا ہے سارا کچھ ایک مسئلہ پکڑا تو سمجھا دیا حضور دے جوڑے پاک کسے کلام دی کر کے آنا قبضہ قدرت میری جانے اے جو ذرا جس منہ چ نکل آئی سر غلط نہیں غلط آخر انسان گلتی یہ جہاں سر دیا گلا سنیا نے چنگیاں ستری میرے ہون متی دیا میں فائدے وہ اب وہ اب اسی طرح نوازتے ہیں جس طرح صحابہ کو صحابت ان کی نماز اسی کوئی عجیب ہے نہ وہاں کوئی بعید ہے نہ قریب اس غلطی کی بنیاد بتاتا ہوں جو محض پکار کو شرک سمجھتے ہیں یا ان کے علاوہ جو بھی ان کے غلط نظریات ہیں اس کی ان کے پیدا ہونے کی اصل بنیاد میں آپ کو بتاؤں وہابیت کو یہ مغالطہ تمام عقائد میں کیوں لگتا یہ صحیح حدیث کے مطابق بنیاد آپ کو بتاتا ہوں اسلام میں دستور اور اصول یہ ہے کہ ائمہ کرام بزرگان دین سے عقائد سیکھے جائیں قرآن و سنت سے خود عقائد نہ بنائے جائیں اسلام ہمیں یہ فرماتا ہے دین یہ کہتا ہے اسلاف امت کا دستور یہ بتا رہا ہے کہ عقائد قرآن و حدیث سے سیکھنا گمراہی کا باعث ہے بزرگان دین سے عقائد سیکھے جائیں بعد میں قرآن و حدیث سے ان کو مضبوط کیا جائے تائید کی جائے اور قرآن و حدیث کو بعد میں پڑھا جائے پہلے عقائد حقیہ کو بزرگان دین سے سیکھا جائے. اس دستور اور اس قانون اسلام کے خلاف چلتے ہیں وہاں وہ لوگوں کو خود دعوت دیتے ہیں اور خود بھی اسی لانت میں مبتلا رہے ہیں اور چل رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں خود پڑھو قرآن و حدیث کو کسی سے بزرگوں سے عقیدہ مت سیکھو بزرگوں سے نہ لو خود قرآن و حدیث پڑھو اور عقیدہ بناؤ اسی وجہ سے ہر بندے کو کہتے ہیں نواز یہ جو اسماعیل بلوی ہے اس نے تقریب تلیمان میں لکھا ہے کہ قرآن و حدیث کو خود پڑھو اب بات کو سمجھنا میں صحیح حدیث حدیث مبارک ابن واضح شریف کے حوالے سے پیش کر کے اس لانتی نظریے کی تردید کرتا ہوں اس کا رد پیش کرتا ہوں اس کا غلط ہونا اور باعث گمراہی اور کفر ہونا ثابت کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث کی دعوت دینا کہ قرآن و حدیث پڑھو اور عقائد بزرگان دین سے حاصل نہ کرو یہی بنیاد ہے کفر اور تمراہی کی بہت بڑی اگر کوئی ہدایت پر رہنا چاہتا ہے تو پہلے بزرگ تلاش کرے ان سے عقائد حق حاصل کرے پھر قرآن و حدیث کو سونا نے اپنے معذا شریف کی صحیح حدیث مبارک باب المان کے اندر حضرت سیدنا جندب بن عبداللہ صحابی رسول رباية قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فطيان حزاورة فتعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ايمانا حضور کے ساتھ بھی فرماتے ہیں جندب بن عبداللہ ابد اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی پاک کی مایت صوبت کے اندر رہتے تھے ون فتعن الحضاو راؤ نو عمر جوان تھے فتح المن المان قبل ان علم القرآن ہم قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھتے تھے فرمایا گئے سمت علام القرآن جب ہم نے ایمان پہلے سیکھ لیا پھر قرآن سیکھا پھر قرآن کو پڑا اب عربی دان تو تھے اور جو کتے لوگ صرف ترجمے پر رہ کر کے قیام پا جائیں گے قرآن سے ہم سارا کچھ نکال لیں گے oh, ترجمے پڑھو ان خبرسوں سے میں پوچھتا ہوں کیا صحابہ کرام کہ رام ردوار مجمعین عربی مادری زبان رکھتے تھے کہ نہیں اگر وہ مادری رکھتے تھے تو پھر اردو کی تو محتاجی ہوتی نہیں تھی تو عربی تو سمجھ لیتے تھے بغیر اردو کے تو قرآن پڑھ کر قرآن کو سمجھ لیتے تھے اگر قرآن پاک سے عقیدہ محد ظاہری معنی میں ظاہری مطلب میں بنانا جائز ہوتا تو نبی پاک کے صحابہ یہ فرماتے ہم ایمان قرآن سے سیکھتے تھے نہیں وہ فرما رہے ہیں ہم پہلے ایمان سیکھتے تھے بعد میں قرآن سیکھتے تھے الم نل قرآن پھر ہم نے قرآن سیکھا فلد نا بے پھر ہمارا ایمان اور بڑھ گیا کیوں بڑھ گیا کہ ہمارے ایمان کی تائید ہمارے عقیدے کی تائید اللہ کے قرآن سے ہو گئی معلوم ہوا ہے حدیث مبارک سے آپ نے سننے سے یہ نتیجہ نکال لیا ہوگا کہ قرآن سے ایمان اور عقیدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا سنت صحابہ یہ پہلے بزرگوں سے حاصل کرو اب صحابہ کے بزرگ جو تھے صحابہ کے بزرگ نبی پاک تھے نبی پاک تھے سبحان اللہ اور جو نبی پاک کے چلی لا یہ سدی کے فاروق کے اعظم عثمان غنی مولا کیوں کہ حضرت فرما رہے ہیں نہ لڑکے ہوں دو سا یہ تو بزرگ اور جندب بن عبد اللہ یہ انصاریاں غالبن ان مدین نے کیا اور وہ مہاجرین وہ بزرگ لوگ تھے سید یہ خلفائے اربا چار خلیفے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکابرین شمار ہوتے تھے بزرگ شمار ہوتے تھے بڑے شمار ہوتے تھے جو چھوٹے صحابہ ہوتے تھے, صحابہ ہوتے تھے نا وہ ان سے سبق لیتے تھے یہی وجہ ہے کہ حضرت عبد اللہ ہم نے عبداس اللہ تعالیٰ نو جس طرح کے شاگرد مصطفیٰ ہیں اسی طرح شاگرد خلافا اربا بھی ہیں چار خلیفوں کے بھی شاگرد سمجھ نہیں آئی پیارے صحابہ کو برابر تھوڑے ہیں چھوٹے درجے کے صاحب صحابہ جو تھے صحابہ گرام ردوان اللہ علیہ مجم وہ بڑوں سے کیا لیتے تھے سیکھتے تھے سبق لیتے تھے تو اب اس کا مطلب یہ نکلا یہ صحابی بتا رہے ہیں ہم رسول اللہ سے عقیدہ سیکھتے تھے اور رسول اللہ کے بزرگ صحابہ سے عقیدہ سیکھتے تھے پہلے ہم نے عقیدہ سیکھا بعد میں اللہ کا قرآن پہلے اسلام اب سنوئے شیخ عبد الغنی محدے دہلوی شیخ عبد الغنی جدر جی دہلوی محدے دہلوی جو اسماعیل دہلوی کے والد ہیں کس کے شیخ عبد العزیز محدے دہلوی کے بھائی ہیں شاہ ولی اللہ کے بیٹے ان جاف الحاجہ شرحا سونا نے ابن ماجہ انہوں نے لکھی ہے جو میرے ہاتھ میں قدیمی کتب خانے کی چھپی ہوئی پرانا چھاپا اور یہ پھر ساتھ ہاشیہ جو ہے وہ دیوبندی کا بھی ہے فخر الحسن دیوبندی گنگوہی ہی کا حاجا کے حوالے سے سمت علم قرآن کے نیچے لکھا ہوا ہے حاشیے میں استفید امن ہو انت الما علم انت الما علم عقائد قبلت المل فکرآ حدیث سے یہ مطلب, مطلب نکل رہا ہے حدیث سے یہ مانا دلو رہا ہے کیا آ آ آ کہ فکورت قرآن بعد میں پڑھنا چاہیے اور عقائد کو پہلے سیکھنا چاہیے اللہ کے فضل سے یہ نا پر الہامی چیز ہے آپ اس کو اس کو کسی کتاب کے اندر نہیں دیکھیں گے ناچیز بیٹھا ہوا تھا ایسے پسند ایک حدیث تلاش کر رہا تھا تو تلم نل ایمان قبل اللہ تل مل کے لفظ سامنے آئے تو فوراً دین میں آ گیا یہ تو صاف بتا رہی ہے کہ ایمان پہلے اور قرآن بعد بولو ہے بولو ہے پہ کیا کام ہے صحابہ کا کیا کام تھا اب جو دستور صحابہ تھا وہی اسلام ہے تو یوں کہو کہ اسلام یہ بتا رہا ہے یہ ترتیب بتا رہا ہے کہ پہلے عقائد اور ایمان بزرگوں سے حاصل کرو پھر قرآن کے ترجمے پھوڑو تفصیل کہ پہلے عقائد اور ایمان بزرگوں سے حاصل کرو پھر قرآن کے ترجمے پڑو تفسیریں پڑو, تفسیر پڑو جو مرضی پڑو پڑھو لیکن, لیکن اس اسلامی, اسلامی دستور اور قانون اور اسلامی, اسلامی ترتیب کے برخلاف وہاں بھی سبھی اس کا با با کیا عقیدہ ہے کہ میں خود بزرگ ہوں بزرگ بزرگ مجھے کسی بزرگ کی حاجت نہ تمہیں حاجت ہے لہذا ترج میں اٹھاؤ خود پڑھو اور نکالو یہ ایسے ہے جیسے میں بتایا کرتا ہوں کہ کسی کو کہنا سمندر میں چلا جا خود موتی نکال کے لیا آ کی ضرورت نہیں سمجھ نہیں آتی غاس جو ہوتا ہے گواس ووتا زن جو جا کر موتی نکال لاتے ہیں ان کو سارے اونچ نیچ نشیب و فراز سمندر کے حالات کا پتا ہوتا ہے وہ اس وجہ سے امن اور خیر سلامتی سے موتی نکالتے ہیں تمہارے ہمارے جیسے کو نکالے ہوئے موتی ان سے خریدنے چاہیے یہ نہ کہ خود لگوٹ کس کر اندر داخل ہونا چاہیے کیوں جی میں ٹریکٹ لیتا ہوں جب سمندر میں ٹریکٹ لینے جائے گا سمجھ لگی تو ٹریکٹ ٹکٹ لگ جائے گا समझ आई के, के नहीं लगेगा टिकट के नहीं, नहीं। अगले जाट लग जाए उतरी दे पढ़ अपने आप मालूम होया सकूली भी लांती पुठे तरीके से चल दिया वहाड़े भी आने बुद्ध पढ़ो आसान्या صحابہ جیسے عربی پیتا خود پڑھ کر نہیں بناتے تھے بزرگوں کے بنانے پڑھانے کے محتاج ہوتے تھے معلوم ہوا دستور وہی وہ ہے یہ اصل بات چیز نے آپ کو بنیاد سمجھا دی اور یہاں پر ایک روایت سناتا ہوں حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہدایت توجہ ہے اور بات اور حوالہ سنے سیدنا فاروق کے رضی اللہ تعالیٰ کے قول شول کتاب والبدع امام ابو بکر محمد ترتوشی جن کی وفات ہے پانچ سو بیس ہجری میں مالکی مذہب کے بہت بڑے محدس ہوئے ہیں آپ فرما رہے ہیں ور روامل وو رو مالک فلبیا کتاب ہے فکا مالک رحم اللہ بلا کو بائی لاؤ وہ مارا بن خطاب منات يخبرونه أن رجالاً قد جمعوا كتاب الله تعالى فكتب لهم عمر نفروت لہم سیوان کالا پکا سورا می تبل من پکا تب ن قد جمع جمال سب رجلن کو سے بائی لے من کا بلن لو کد جم عل قرآن سب ہوا جلن فکال قرآن قبل فکا فی نک تبالا تو مشیا قال مالک منا ہو مخا فتائی تیر اویل امام مالک رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں اپنی البیہ کتاب کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نوش کو خط لکھا گیا عراق کے آپ کے عراق کے علاقے کے عملے کے بندوں نے خط لکھا حضور کچھ لوگ ادھر حافظ قرآن ہو گئے کیا ہو گئے گیا مغروب کتاب اللہ دالو اللہ کی کتاب انہوں نے سینوں میں جمع کر لی ہے پکا تبال عمر حضرت عمر نے اپنے اراد کی حکومت کو لکھا عراق کی حکومت والے لوگوں کو لکھا جو آپ کے نائبین تھے عملے کے لوگ فرمایا دفتر کے اندر ان کا نام لکھ کر کے وظیفے مقرر کر دو ان کو وظیفہ دیا کرو دفتر سے حکومت کی طرف سے خط لکھا کہ بہت ہو گئے ہیں ایک سال کے اندر اندر سات سو بندے ہاف ہو چکے ہیں حضرت عمر نے فرمایا توجہ وظیفے بند کر دو مجھے ڈر لگ گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو تین میں سمجھ حاصل کرنے سے پہلے قرآن میں گھسنا شروع نہ کر دیں امروہ فرمایات مجھے ڈر ہے ادھر سے حافظ ہو گئے ہوں گے ادھر سے عربی تو ان کی زبان ہے تو اب یہ قرآن کے اندر گھس کر یہ جی لوگوں کو مسئلے مسائل قرآن سے پھر اپنے آپ پر احراست احکام نکال کے نکال کر بتانا شروع کر دیں گے مسئلے مسائل عتیدے بتانا شروع کر دیں گے قبلائی تفقر فقدین دین سیکھنے سے پہلے دین کے اندر سمجھ حاصل کرنے سے پہلے تو یہ برباد کر دیں گے حضرت امام مالک فرماتے ہیں ہو مخافت فتح مخافت فتحت اب ولو ہو گئے تاویل, تاویل ہی فرمایا حضرت عمر کے فرمان کا مطلب یہ ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ غلط معنی مطلب نکالیں گے سمجھ نہیں سکیں گے چاہے عربی دان ہے چاہے حافظ قرآن ہے خود بیڑا گھر کر دیں گے اپنا اور دوسروں کا بھی لہٰذا فرمایا خبردار بلیفے ہافزوں کے بند کر دو حافظ بنانا بند کر دو پہلے دین پڑھاؤ بعد میں اللہ کا قرآن سکھاؤ صحابہ کا یہی دستور رہا ہے اور اسی میں اصل ہدایت کا راز چھپا ہوا یہ کتاب الحوادث بدا امام ترتوشی کے صفحہ نمبر 68 سٹھ <On> سب کیا حکمت کی بات ہے ایمان سے بتاؤ اللہ تعالی کے فضل سے ہم کیوں ہدایت پر پائیں اور ہدایت دنیا کو دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنا عقیدہ قرآن و حدیث اور کتابوں سے نہیں بنایا ہمارا عقیدہ اللہ تعالی کے فضل سے ہمارے بزرگوں نے حضرت صاحب کی صحبت میں بنا ہے پھر جب ہمارا عقیدہ اندر سے ادھر سے بنا ہوا تھا جب ہم نے پڑھا تو فضکدنا بھی ایمان ہمارے ایمان کو پھر رون کے مل بڑا دل خوش ہوتا ہے خوش طبیعت خوش ہوتی ہے, ہے اللہ, اللہ کتنا اللہ فضل کر دیا کہ جس طرح ہمارے دی دل, دل, دل کا تو نے عقیدہ بنایا, بنایا قرآن ودیس میں اسی طرح, طرح آیا, آیا لیکن اگر براہ راست ہم بناتے وابیوں کی طرح تو پٹھا بہ جاتا اپنا بھی تمہارا بھی سمجھے ارے یہ ہے اصل ان لائنوں کی گمراہی اور دلالت اور کفر کی بنیاد بات سمجھ اس وجہ سے لہذا میرے بھائیوں خبردار ہم بلا کتابیں پڑھنے سے روتے ہیں ہمارا بس چل جائے بلا بلا ہم مرلہ کے ہاتھوں سے بلا کتابیں بلا چھینی بازاروں سے کتابیں اٹھا لیں کسی کو پڑھنے نہ دیں سب کو کہے, کہے, کہے پہلے آؤ بزرگوں کے بس بس پاس دین بس سیکھو بعد میں کتاب دینا وہ بولو اے سمجھ نہیں آئی بات کی اسی وجہ سے سیدنا سجائی ماں محمد نمبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں خبردار کہیں हदीस से कोई मसला ऐसा ना निकाल बैठना जिसके अंदर तेरा कोई इमाम ना हो समझ नहीं आ डोमरे क्या फरमाया इमाम आप बोलो हो हो बोलो! बोलते नहीं बरो امام احمد بن یہ کتاب پڑی ہے سیدنا امام احمد بن حمبل رحمہ اللہ کے حالات پر محدث سے جوزی کی منا الامام احمد بن حنبل اس کے اندر سند کے ساتھ قول مذکور ہے امام احمد فرماتے ہیں کہ خبردار حدیث दिदी سے کوئی ایسی بات نہ لینا جس بات کا پہلے کرنے والا کوئی امام نہ ہونا اس کا مطلب ہے حدیث حدیث سے کچھ حاصل کرنا ہے امام سے باہر نہیں ہو سکتا کوئی امام چاہیے اور یہ نتو خیر امام محمد بن ہمبل اپنے ورگے امام پیاستے جنہوں مشتح سنو میں الفاظ سنا تو مت کوئی آکھے جناب امام کے الفاظ ہیں سفا نمبر ایک سو اٹھتر پر کلام فی مسلت لے سالا کافی ہا امام فرماتے ہیں خبردار بچنا کسی مسئلے کے اندر کلام نہ کرنا جب تک کہ تیرا کوئی امام نہ ہو الحمدللہ امام بتا رہے ہیں نہ قرآن سے نہ ادیس سے جب تک امام نہ ہو نہ بولنا الحمدللہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو اماموں کی تقلید اور اتباع میں کرتے ہیں امام بتا رہے ہیں بے لگاما نہ بڑھنا پٹھا کو لو جاؤ گا خبردار کیا کل مافی مسالا دل سلک امام فرمایا خبردار جب تک امام نہ ہو کسی مسئلے میں بات نہیں کرنی زبان نہیں کھولنی نہیں تو پھر ہی پٹھا بہنا جابی سمجھ نہیں لگی اور سنو خالی روایت حدیث کی کوئی چیز نہیں ہوتی حضرت سیدنا سفیان بن اویانا جو امام بخاری کے استاد کے استاد ہیں وہ فرماتا آل اللہ حدیث ہو مغل دلہ یا مغل سنلا لفہا فرمایا حدیثیں گمراہ کر دیتی ہیں سوائے فکا کے سب کو گمراہ کر دیتی ہیں کیا مطلب جب تک فکہ سے نہ لی جائیں حدیثیں خود پڑھو گے تو خود گمراہ ہو جاؤ گے حی سو مبل سو کہا کے کہ بغیر حدیث پڑھنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں بولو کیا ہو جاتے ہیں ہوئے پہن ہوئے پہن تصدیق سامنے پکار پکار پکار ایسا پکار کو نبی بچے نہ صحابہ جگ بچا نہ خود بھی بچے پکار ساری دیا آپ کرتے دوسرے تو کرتے وہ آخ جی زندے مردیا کی ونڈے انگلسی ہوں زندے مردے دی وانڈ جی کرنا ہے نہ قرآن آدیش نو کٹ دے سنو ہے اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کتاب التمید محدث ابن نے عبد البرق جامع و بیان العلم وغیرہ اور دیگر بہت سی کتابیں اصول استقفا وغیرہ اصول ان کے اندر پڑی کتاب باتیں پڑھی ہیں امام مالک برد برد کے حالات پر ترتی ترتیب المدارک مالکی المدار کا کی دیگر گیتوں کے اندر یہ کال بالکل صحیح سنتوں کے ساتھ امام مالک سے ثابت ہے امام مالک فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف کے اندر بزرگوں کئی بڑے بڑے سفید داڑیوں والے محدثیل حدیثوں کو روایت کرنے والوں کی جماعتیں بیٹھی ہوتی تھیں جن کے دین میں کوئی ہمیں شک نہیں ہوتا تھا لیکن ہم ان سے پھر بھی حدیثیں نہیں لیتے تھے کیوں کہ وہ حدیث کو مکمل سمجھنے والے نہیں ہوتے اتنا بڑا کام ہے حدیث کو سمجھنا بتائیں تو معلوم ہوا خالی آم روایت کچھ نہیں جب تک تو سمجھ نہ ہو اور پھر سمجھ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اصول اور عقائد کو پہلے سمجھ لیا جائے جیسے صحابہ سمجھتے آپس بولو اے اب میں نداق بخار کے مسئلے کی طرف آتا ہوں بند میں ایک اور بات بخاری شریف, شریف سے مسئلے میں سنا دیتا ہوں مشہور بات ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار بخاری غریب میں آپ سے فرماتے ہیں مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک سے لگایا لگا کر فرمایا اللہ حکم المح ال کتاب اور ایک روایت میں آتے اللہ المح الح فتی اے اللہ اس کو قرآن کے معنی بتا دے تفسیر بتا دے اور دین کی سمجھتا فرما دے فرماتے حضرت اپنے عباس فرماتے ہیں مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اب میں بابیوں سے پوچھتا ہوں اسماعیل تیلوی سے پوچھتا ہوں اگر ہر بندہ ترجمہ کر کے تفسیر اور مارنے تک پہنچ سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کا معنی کیا تھا کیا مطلب تھا دعا کس لیے دی لانتی ایمان شیطان بتا ایک تو صحابی ہے دوسرا خالص عربی ہے تیسرا فسا و بلاغت کے پیشوا ہیں بہت بڑے, بڑے یہ تمام کچھ رکھنے والوں کے پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے محتاج ہو رہے ہیں قرآن کی تفسیر میں, تفسیر تفسیر میں مين مين سمجھ نہیں آئی قرآن کے معنی کو سمجھنے میں کس کے محتاج قرآن ہو قرآن رہے ہیں حضور دعا دے رہے ہیں تو لانسی اگر اسی طرح ہر کسی کا کام چل جاتا تو سرکار کو حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہوتی سمجھ نہیں آئی خدا را اپنے آپ کتابیں پڑھنا چھوڑ دو برباد دیا کر مسلمان ہو مستفی کے صحابہ کا طریقہ وہابیوں اور سکولیوں والا طریقہ مت اپناؤ پہلے اللہ کے بزرگ مرد فقیر ڈھونڈو جیسے ہمارے حضرت صاحب ہیں بس ہمارے حضرت صاحب میں نے دیکھا ایمان سوچ یہ وہی بزرگ ہیں کہ جن کے پاس عقیدہ سیکھنے کے لیے آؤ عقیدہ سیکھ کر جاؤ پھر قرآن حدیث پڑھو پھر دیکھو ایمان بڑھتا ہے یا جناب عقیدے کے باب میں ہاں ہاں کیا سمجھ نہیں, سمجھ نہیں اور مرد عارف جو ہوتا ہے نا مرد, مرد, مرد کامل مرد اس کی یہی نشانی ہوتی ہے عقیدہ اس کا کامل ہوتا ہے اور چاہے اس کے علم اور علم اس تو آئے یا نہ عقیدے کا علم اس کا کامل ہوتا ہے عقیدے میں لوگ جو اس کے محتاج ہوتے ہیں وہ لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا نہیں نہیں وہ حسابیوں میں بھی تو آگے بڑھاتا بتھیری باتیں ایسی ہوتی ہیں یعنی یہ راز بتاتا ہوں نا پڑھنے کی کیوں اجازت نہیں آئی گئی پہلے عقیدہ سیکھو پہلے دین کی سمجھ حاصل کرو نہیں نہیں وہ نی نیلی می کو آگے بڑھاتا ہوں بتھیری باتیں ایسی ہوتی ہیں یعنی یہ راز بتاتا ہوں نا پڑھنے کی کیوں اجازت نہیں دی گئی پہلے عقیدہ سیکھو پہلے دین کی سمجھ حاصل کرو اصول سیکھو اور بعد کے اندر قرآن اور کیوں اس میں نقطہ یہ ہے کہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں سمجھیں برابر نہیں سمجھیں فہم برابر کیونکہ عقل برابر نہیں جب عقلیں برابر نہیں ہیں تو فارم برابر نہیں ہو سکتے جب فارم برابر نہیں ہو سکتے تو کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ چھوٹے عقل اور چھوٹے فارم والے بندے کو سمجھ نہیں آتی وہ الٹی سمجھ لیتا ہے تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے سمجھ نہیں آتی یہ اصل بات اسی وجہ سے تمام باتیں تمام کے سامنے بیان کرنے کو جائز نہیں رکھا گیا شریعت سنو اے کیا کہا ہے میں نے ذہنوں کو اسی کو حکمت کہتے ہیں ہاں اللہ کے فضل سے ہم جب بولتے ہیں نا ہم ذہنوں کو سمجھ کر بولتے ہیں یہ کون سی بات سمجھنے والے بیٹھے ہیں ان کے ذہن سے اوپر بات نہ چلی جائے بیڑا غرق نہ ہو جائے سنو <misterisation> بخاری شریف کے اندر ایک بابائے بابائے بابائے بابائے اندر بابائے باب ہے کتاب العلم کے اندر باب من خسبل علم قومن دونا قومن کرایہ اللہ تھا امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے کہ علم توجہ کہ علم کی باتیں یعنی بعض علم کی باتیں بعض لوگوں کو لوگوں سنانا اور بعض کو نہ سنانا اس کے متعلق باب, باب ہے بخاری باب شریف میں باب, جی باب ہے کہ علم کی بعض باتیں کچھ لوگوں کو بتانا سنانا اور کچھ کو نہ سنانا کیوں کرا ہے یا اللہ یا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھ نہ پائے تو اور برباد ہو یہ بر بخاری, با necessary... cioè... بخاری میں باب ہے بولو اے بخاری شریف کے کتاب العلم میں یہ باب ہے اور یہ فرمان پھر اس باب کیا امام مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالی ان سرکار کا فرمانے علی شان <سلام> امام بخاری نے پیش کیا اپنی سند کے ساتھ فرمایا ورمایا کالا لی حت سننا سب یار پھول اتو خپو کر مولا علی فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے وہی بات کرو جو وہ سمجھ سکے ہیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رسول کی تکلیب ہو جائے لوگ جھوٹا کہہ دیں کہ جب سمجھ نہیں آئے گی کہیں گے نعوذ باللہ اللہ رسول نے غلط باتیں کی ہیں لہذا معلوم ہوا او میرے بھائی جیسے ہر کام ہر آدمی کے بس کا نہیں ہوتا ہر بات بھی ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتی سمجھ کی نشانی بزرگوں نے بیان کی ہے ہر بات ہر کسی کو سنائی جائے گا سمجھو یہ پاگل ہے اس کو اتنا تمیز ہی نہیں ہے کہ ہر گل ہر کسی نے سمجھ نہیں لیا مرو سن لے دل توج فرمایا ایسی باتیں جو لوگوں کی ذہن میں ایسی مشتبے ہو جائے اور وہ سمجھ نہ پائیں ان کو چھوڑ دو نہ کرو ان کے ساتھ یہی مولا علی کے فرمان بخاری کے علاوہ اور حدیث کی کتابوں میں ان زیادہ لفظوں کے ساتھ اور بات سمجھ اسی لیے امام ابن حجر عسقلانی رحم اللہ اس روایت کے تحت نقل فرما کے فرماتے ہیں وہ فی ہے دلیل الا انل متشابہ لا یم کے سامنے متشابہات نہیں رکھنے چاہیے متشابہ باتیں نہیں کرنی چاہیے جو ان کی عقل و حرکت سے بالا ہوں متشابہ ایسے ہوتے ہیں توجہ کہ جن کا ظاہر معنی مراد نہ ہو اور جو مراد ہو وہ ظاہر نہ ہو ظاہری معنی لیا جائے توجہ ظاہری معنی جو لوگوں کی سننے سے سمجھ میں آتا ہے اگر وہ لیا جائے تو کفر یا گمراہی بن جائے ایسی باتیں متشابہات ہوتے ہیں چاہے آیات ہوں قرآن کی یا احادیث ہو مثلا توجہ مثلا احادیث مبارکہ میں پرانے پاک میں عین کا دور دور دور لفظ آئون کا لفظ تجریب آئون اب عین کا لفظ عام عربی دان جانتے ہیں آنکھ جب عوام سنیں گے وہ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کی آنکھ آنکھیں اور اللہ تعالیٰ کی آنکھ اور آزا ماننا جسم مان یعنی آزا اور اجزا ماننا جس طرح کے یہ وہابی لوگ کہتے اور مانتے ہیں یہ شرکیہ قیدہ ہے اللہ تعالی جسم سے پاک ہے اجزا سے پاک اب بات کو سمجھیں انہی کے متعلق حضرت امام ابن حجر اسکلانی فرماتے ہیں ایسی باتیں متشابہت عوام الناس کے سامنے ذکر کرنا مناسب نہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا آگے فرمان نقل کیا یہ بھی صاف آپ فرماتے ہیں مانتا لا محتن ہو اللہ یہ مسلم شریف کے مقدمے کے اندر حضرت ابن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے آپ فرماتے ہیں جب فرمایا تو کسی قوم اور کسی یعنی لوگوں کو کسی کو کے لوگوں کو کچھ لوگ مطلب ہے کہ کچھ مسلمانوں کو ایسی باتیں اور حدیثیں مت سنا جو ان کی عقل سے بالا کر ہوں اگر سنائے گا تو ان کے لیے فتنہ بن جائے گا حضرت حضرت عبد ابن مسعود صحابی رسول فرما رہے ہیں تمام حدیثیں لوگوں کو سنانے کے قابل یہ کیا ہے مانتا ما محد ما محدس حدیث بیان کرنے والا نہ بن کسی قوم کو ایسی حدیث کہ لا تب لوگ اس حدیث تک اس حدیث تک لوگوں کی عقل نہ پہنچے تو فرمایا ورنہ ان کے لیے کیا بن جائے گا فتنہ بن جائے گا جائے یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تو ایسی حدیث سنائے گا لوگوں میں جو ان کی عقل سے باغہ ہیں اور عقل ان کی نہیں پہنچتی وہاں تک تو ضرور بعض لوگوں کے لیے ضرور باز لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے گا کیا بن جائے گا گمراہ سمجھ نہیں آ رہی سن لو یہ مجسمہ فرقہ جو اللہ کا جسم ثابت کرتا ہے وہ آبیوں جیسوں یہ انہی احادیث سے برباد ہوئے ہیں جن احادیث کو انہوں نے خود پڑھا آئما کے واسطے بغیر بزرگوں سے ہدایت حاصل نہ کی ان ظالموں نے بزرگوں کو نہ ڈھونڈا اولیاء اللہ کو نہ ڈھونڈا عقائد ان سے حاصل نہ کیے پڑھے تو برباد ہو گئے ظاہر ظاہر الفاظ نے ان کو تباہ کر دیا کہ اب قصور ظاہر کا نہیں ہے قصور ان کی سمجھ کا ہے کیوں اگر ظاہر کا قصور ہوتا تو ہمیں گمراہ کرتا ہم نے بھی وہی پڑھی ہے نے بھی پڑھی صحابہ نے پڑھی لیکن وہ اللہ تعالی کو ہمیشہ بے مثل بس نہیں آ رہی اب میرے بھائی بات کو سمجھنا اس کا مطلب ہے تمام حدیث بیان کے قابل نہیں ہے اور سنو خود رسول اللہ کی حدیث سے سناتا ہوں سنا دوں وہ بھی وہ بھی بخاری شریف کے حوالے سے بخاری شریف کا وہی باپ دا. جو آپ کے سامنے پڑا حضرت معاذ نے جبل ربی اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. پیچھے سواری پر سوار دے آپ صلی اللہ علیہ علی وسلم نے فرمایا معاذ نے جبل یا معذبنو جبل یابل کال رسول اللہ وہ پھر آپ جواب نے بلایا پھر آدی حضرت نے جواب دیا پھر بلایا جواب دیا، پھر جواب دیا تین مرتبہ سرکار نے بلایا کیوں تاکہ توجہ پوری ہو سرکار کا طریقہ دیکھو سکھانے کا دیکھو آپ فرماتے ہیں یا محاذ تین مرتبہ جب فرما احد فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جو گواہی دیکھتے اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں صرف من قلب ہی سچے دل سے کوئی منافقت کوئی اندر بناوٹ کا چکر نہ ہو اللہ ہر اللہ مگر اللہ تعالیٰ اس کو آگ پر حرام کر دے گا یعنی اس گواہی دینے والے کو توجہ اب اب قالا یا رسول اللہ ابلا اخ بے رو بے شروع یا رسول اللہ میں یہ لوگوں کو بتانا دوں وہ خوش ہو جائیں گے کہ اتنا بڑا انعام کے سچے دل سے گواہی دے دے تو جہنم کی آگ پر حرام ہو جائے گا تو حضور میں سنا نہ دوں بتا نہ دوں لوگوں کو یس سب شروع خوش ہو جائیں گے اعلی فرمایا نہیں وہ بھروسہ کر جائیں گے توجہ نہیں فرمایا بولتے نہیں. بولتے نہیں فرمایا بلتے بلتے کیا کر جائیں گے بھروسہ کر بروس جائیں, جائیں, جائیں گے اللہ اکبر کیا مطلب جب سنیں گے بے وقوف سمجھ نہیں پائیں گے وہ یہی سمجھیں گے پھر کلمہ ہی کافی ہے تو عمل چھوڑ دیں گے عمل چھوڑ دیں گے, چھوڑ دیں گے برباد ہو جائیں گے پھر اس کا صاف مطلب یہ نکلا کہ بعض احادیثیں مبارکہ ایسی ہیں جو عوام الناس کو سنانے کے قابل نہیں ہیں عوام کی سمجھ ان تک نہیں پہنچتی خود سرکار صحابی کو روک رینک نہیں کرجہ وہ بھروسہ کر جائے اب حضرت نے حضرت معازب علی جبل نے بیان کیسے کیا وفات کے وقت کے پہلے وہ بھی کیوں فرمایا من گناہ سے بچتے ہوئے کہ کہیں علم کو چھپانے والوں میں نہ بن جاؤں اس وقت عوام نہیں ہے میرے ساتھ خواص لوگ کھڑے ہیں جو اس راز کو سمجھیں گے سرکار کے فرمان کو سمجھیں گے لہذا اہل موجود ہیں اہل کو سنا دیتا ہوں تاکہ علم سنانے علم چھپانے والوں میں سے بھی نہ بنوں اور نہ اہل کو بتانے میں سے بھی نہ اسی سے پتا چلا ان چھبیسوں جاہلوں بےمانوں کا کہ جو شبد پگڑی والے ہے جی جو مردہ کرو پڑے تو این ہو گیا تو اے مردہ کرو تو این ہو گیا تو سٹی جن سارے کو معاف ہو گئے اریت دیا پترا تچا وڈی جان تکا نو تباہ کی جم نہیں آ رہی اب سجدہ سنو اب میں اماموں کے نام لیتا ہوں اور بعض مسائل گنواتا ہوں فتح الباری کے حوالے سے کس کس امام نے کس کس مسئلے کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کو مکرو سمجھا اور پسند نہیں کیا کا نام بتاتا ہوں سات مسئلہ بتاتا ہوں, بساتا ہوں ملتا ملتا آلد... از... ممن کار حد تدیث احمد فلحادی آلد... سلطان اللہ... امام احمد بن احمد رحم اللہ یہ فرماتے ہیں جن حدیثوں میں بادشاہوں کے خلاف نکلنے کا آیا ہے ان کے خلاف نکل کھڑے ہو وہ ایسی حدیثیں سے فرمایا عوام کو نہیں سنانی چاہیے بے ظالم بادشاہوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ایسی حدیثیں سے عوام کو نہیں سنانی چاہیے یہ جی مکرو سمجھا جی ہے امام احمد بن ہمبل نے کیوں, کیوں؟ سمجھ آئے گی نہیں اٹھیں گے وہ کہیں گے بس جہاد فرض ہو گیا کرو بادشاہ کے ساتھ جہاز لڑیں گے برباد ہو گے فتنہ کھڑا ہو جائے گا اسلام کا کام ہونے کی بجائے الٹا نہ ادھر سے مسلمان بچیں گے نہ ادھر سے دونوں طرف سے بیڑا کر کو جائے گا امام احمد نے فرمایا یہ اماموں کا ہی کام ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو بادشاہ کے خلاف نکلنے والی حدیث سے ان کا کیا مطلب ہے سنوے اسی لیے یہی کام کیا بلکہ ان حدیث حدیث, حدیث حدیث یہی کام کیا ہے خنزیروں نے جو جماعتیں تنظیم جہاد کے نام پر بنی یہ لشکر طیبہ ہو گئی یہ فلانی جماعت ہو گئی فلانی جماعت ہو گئی پھر یہ سپاہ صحابہ ہو گئی عوام کے سامنے ایسے مسئلے غلط انداز اور غلط طریقے کے ساتھ بیان کیے ان کو پھڑکایا اسلح دیا لڑائی فتنے دہشت دی عام کر دی اب اسلام جینے کا نہیں رہا اور مسلمان بھی جینے کا نہیں رہا یہ وہی کتے ہیں وہی کتے ہیں ہے جی جو قرآن و حدیث اور ایما کی باتوں کو اب کے سامنے غلط رنگ میں پیش کر دیتے ہیں اور لوگوں کو تباہ کر دیتے ہیں اسی وجہ سے ایسے لوگوں کو احادیث مبارکہ پڑھنی حرام اور لوگوں کا ان کے سامنے سننا حرام ان سے سن نہیں سکتے سمجھ نہیں عمر اور سنو مالک کی احادیث صفات امام مالک رحمہ اللہ نے مکرو سمجھا احادیث سے صفات کیا مطلب جن حدیثوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے لیے یاد اور قدم وغیرہ کے الفاظ آئے ہاں جی وہ فرمایا عوام کو مر سناؤ کیوں ورنہ بیڑا گرک ہو جائے گا وہ سمجھیں گے جیسے ہمارے ہاتھ ویسے رب گیا چلو ہمارے اینج نہیں تے بھی تے آخر ہاتھ تیرا بدا کوئی ہے تو چلو بڑا, بڑا کوئی ہاتھ ہونا چھوٹا جہ بڑا ہونا پتلا ہے بڑا بڑا بوٹا ہون ہون ہون ہونا دا برباد ہو جائے گا اللہ دارے جسمن کا دا شکار ہو جان گے جسما فرقیاں کو برباد ہو جان گے سید نہ مالک رحما اللہ نے یہ جہاں حدیث عوام دے اگے جائز نہیں رکھا امام ابو یوسف فرماتے ہیں غرائب عجیب و غریب گلا ہوا کہ او عوام نہ سنا اے, اے ابو یوسف رحمہ اللہ سڈے امام کا پتہ اور اینا تو پہلو سباب تماشا وا بھی آج ان دی کتاب سوران دی عقیدہ مسلم یا, یا گوندی شروع شروع فہرست پڑھے اردو لے عقید ہے مسلم عوام کو مسلمان, مسلمانوں کا عقیدہ سمجھانے کے لیے اب سو سمجھ ہوئے جس سے وہ آئما گرام روک رہے ہیں صحابہ روک رہے ہیں وہی طریقہ انہوں نے اختیار کیا لیکن یہ دیکھ یہ کے اندر لکھتا وجہ چہرہ اللہ تعالیٰ وجہ کا ترجمہ کیا ہوا ہے سارا چہرہ آئی و بسنت ہاں اتنا فردو کے بچے ہیں آنکھ ہوتا ہے نہیں دید ہوتا ہے آنکھ نہیں ہوتا جہل <سؤال> کے بچوں کو اتنا ہی پتہ نہیں چہرہ اللہ تعالیٰ وجہ کا ترجمہ کیا ہوا ہے چہرہ او بسر اتنا کے بچے ہیں بسرمانا آنکھ ہوتا ہے نہیں دید ہوتا ہے آنکھ نہیں ہوتا جہل کے بچوں کو اتنا ہی خود کے بچے بنے ہوئے ہیں وہ آتے سے باندرا نہ پنگے لے آ کے آگے سنو سما سما مانا کان وہ لانتی ازون مانا کان ہوتا ہے سما کا کمانا تو ہوتا ہے سنوائی مرے اچھا بئی مانا پوچھ کدی قرآن حدیث آیا کن دبا کمانا کان بابا یہ امام آلم ابو انیفا سے بڑے عالم لوگ ہیں ہاں یدان ہاتھ پیچھے یدان آ ہاتھ اس کا پانا تو ہاتھ ہے سات انگلیاں ساپ پنڈلی ریجل ٹانگ اللہ کی لکھی ہوئی ہے ابھیمان سے بتاؤ جب یہ کوئی آدمی پڑے گا پاویں بھا بھی پاوے گبرے بھی آواز چو ہے سچی دس انہیں کا کھودا رہنا ہے نے اللہ تباہ رکھا تو اللہ تعالی واسطے یہ جسم سمنج نے ٹانگ لتا سارا کچھ رب نو زبیلہ ایک پرانا ایک گزریا گمراہ بئیمان بندہ وہ آتا سی رب کا سارا کچھ لب گیا ایک شرمگار ہی لالت عوام لوکان تک یا بے سمجھ جزرگوں نہ لیں استفا کا لانتی لعنت پڑے جی تیری کتاب یہ کتاب شرک ہے یہ عقیدہ مسلم نہیں مشرک ہے اور یہ گمراہ کون ہے لانتی یہ ہدایت کی کتاب نہیں ہے یہ اسلام کی نہیں ہے یہ کفر کی تو نے کتاب لکھی ہے سچ کہہ گیا میارے حیسا فرمانے صاحب اور فرمانے امام دے کے دا مانا دس گئے نرماندے نے آمابے لاک خالسا مٹی کرنی پکا محمد کتیا اگے اے او پکی او مٹھی کھیری پکا محمد کتیا اگے اے سب دسیا کسور کھیر کسور لے گا پلیت کر چھوڑے گا حدیث قرآن نہیں گودلوی کا کسور انہوں وے ملا جدو کتے ہاتھ حدیث نو پلیت کر کے رکھ چڑتے ہیں پھر <سجد> جنوں سنا دل بھی پلیت ہو جیلیا بالو مویا ہر ہر ایک کم جس کا کام اسی کو ساج سمجھ نہیں لگی کر مور لگ وہ اجزاء اور اذاس سے وہ ہڈ بت یہ مجھے ماننا ہے چلو